صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد مصطفیٰ کی ماں ہوں میرے بیٹے کی شادی تھی مجھے شادی کی خوشی میں یہ ملا پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آ رہا ہے کہ جن کی محنتوں سے حضرت زیب اسلام میں آئے گما خاندان پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آ رہا ہے کہ جب حضور سب سے پہلی باہی اتری تو حضور بی, بی خدیجہ کے گھر میں آئے کہ ضملونی زملونی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود پہلے بی بی خدیجہ نے کہا کہ کل لاحدی اللہ میرے مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کو اللہ کبھی رسوانی کریں گے ان کا مزروموں کی مدد کرتے ہیں سینا رحمی کرتے ہیں حق کی باتوں کی مدد فرماتے ہیں آپ کو اللہ پاک کبھی پریشان نہیں کریں گے اور ایک بعد میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کا یہ مقام ہے عورت کا کہ اس نے کہا کہ اب شری ابن عم جن چاچے کے بیٹے آپ کو مبارک ہو انہیں کا نبی جو حدی العما کے نبی ہے آپ تو یہ مقام یعنی سب سے پہلی شہادت دینے والی سب سے پہلی گواہی دینے والی اور مقام نبوت کو اپنی آگوش آت میں لے کے سہارا دینے والی کون ایسے یہ نہ خدی علی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا اطمینان نہیں ہوتا ہے تو برکت ابر نوفل کے پاس لے کے جانے والی کون بی بی خدیجہ ہے تو جب برکت بن نوفل نے سارا واقعہ سنا تو اس نے کہا اب شری خدیجہ خدیجہ تو یہ مبارک ہو ہاں نبی جو حادی حکم یہ محمد ابا علمت کا نبی ہے اور اس پر وہی برشتہ اترا ہے جو اُوشا عیسرا علیہ السلام پر اترا کرتا تھا تو اللہ نے ایسی بی بی عطا فرمائی سیدا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور خدا کی قدرت کہ اللہ کے نبی کی تمام اولاد جو ہے وہ سید خدیجہ حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ حضور کے بیٹے حضرت قاسم حضور کی بیٹیاں بی بیوی رقیہ بی بیمہ بی قرصوم بی بی زینب بی بی فاطمہ رضو اللہ علیہ وسلم، یہ ساری اولاد جو ہے بی بی فاطمہ بی بی خدیجہ سے ہیں صرف ایک بیٹے ہیں حضور کے حضرت ابراہیم جو بیوی بی ماریا کرتی ہے تو یہ سارا شرف جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ یہیں وفات ہوئی سرزمین مکہ میں اور اسی جنت علم اللہ کے قبرستان میں دفن ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حول النساء حول النساء وصول اپنے نبی کے ارد گرد میں جو خواتین رکھیں ان کے کردار پہ ان کے عمل پہ ان کے کیریکٹر پہ ان کی ذہانت پہ ان کے علم پہ ان کی فقاحت پہ نظر ڈالیں تو سمجھ آئے گی قرآن کی یہ آیات کے واقعی نسا النبی کی رف السا تم عام عورتیں تم تو حضور کی مت کی بتائیں مو نا اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی ابتدا اور آپ کے نمونے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ اس برد الامین کو اور حرمین شریفین کو قیامت تک ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہر مفص کے فساد سے محفوظ فرمائے اس کو امن کا گہوارہ بنائے اور اس کے امن استقرار کو قیامت تک بحال فرمائے اور ہمارے چند نہ آک وطن لوگوں کی وجہ سے اللہ ہمیں رسوا نہ کرے کی نظر رکھے اللہ والسلام فا خاتم الانبیاء فاطم محمد سید مدنصطفیٰ والا عالم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سلسلہ دروس مکانت البراۃ المسلما یعنی مسلمان عورت کا مقام جو جاری ہے اس میں ہم نے الحمدللہ ان خواتین مبارکہ کا ذکر کیا کہ جن کا کسی نہ کسی ضبن میں اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کرنا اور اس کے بعد ہم ان محترمہ مکرمہ باجب الحترام و تقریم خواتین جو اہل بیت رسول ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ آپ کا مقتدا ہونا آپ کا نمونہ ہونا خارگی زندگی میں تو آسان ہے لیکن داخلی زندگی جو ہے وہ ماں سوائے حضور کی ازواج مطہرات کے کوئی ہمیں سمجھا اور اسی زمن میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے عورت کی کتنی بڑی عزت و عظمت بخشی اس کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ کبھی وہ پیغمبر کی ماں ہے اسے اپنی گود میں کھلاتی ہے اور کبھی وہ کسی جی پیغمبر کی زوجۂ متحرا ہے جو اس کے سارے گھر کے نظام کو سنبھالتی ہے اور کبھی وہ پیغمبر کی بیٹی ہے تو یہ جو مراتب اسلام اللہ نے عورت کو بخشے ہیں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا اور سننے والوں کو اندازہ ہوگا کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یعنی اپنے انبیاء کے لیے اپنے رسول کے لیے اپنے عباد صالحین کے لیے منتخب فرمایا اور پھر ان کی زندگی ہر مسلمان خاتون کے لیے اس ومونا تو اسی زمن میں ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پڑھا تھا اور یہ متفق علیہ بات ہے کہ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ کا اتنا بڑا شرف ہے کہ بحیثیت عالمہ اور بحیثیت شاعرہ بحیثیت فقیح بحیثیت محدثہ بحیثیت فرائض و میراث کے علم کی ماہرہ یعنی کسی بھی حیثیت میں دیکھیں سیدہ عائشہ کا ایک مقام تو اس سے ہماری خواتین کو یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کسی کے کی علم پہ پابندی نہیں لگتا کہ خواتین علم حاصل نہ کریں خواتین تو اتنا بڑی عالمہ بنی کہ وہ مفسرہ بھی ہیں مبدسہ بھی ہیں فقیہ بھی ہیں بلکہ حضور نے فرمایا کہ آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھو اور سیدہ عائشہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جن کے بارے میں حش ابن عروہ فرماتے ہیں کہ عائشہ سے زیادہ شان نز آیات قرآنیہ کا اور زیادہ عالم میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ جن کو قرآن کی ایک ایک آیت کا شان نزول یاد تھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کس لیے نازل ہوئی اسی طرح فرماتے ہیں کہ انصاب کے علم میں میں نے بی بی عائشہ سے کوئی بڑا نہیں دیکھا فرائض کے علم میں ایام عرب کے علم میں نے تاریخ کے عرب پہ کیا بھی تھی اتنے بڑے عالمہ محدثہ مفصرہ اور پھر اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ المبرات من نسما کہ جس کی براث اللہ نے آسمانوں سے نہ ایک تو ہے نا کہ ہم سطحی طور پہ قرآن پڑھیں اور سطحی طور پہ بغیر تدبر و تفکر کیے ہوئے گزر گیا لیکن آپ اگر اندازہ کریں گے اور غور کریں گے تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو جہاں حضور کی شان مطلوب ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عزت شان مطلوب ہے وہاں ایک عورت کی عزت کا کتنا بڑا اہتمام ہے کہ اللہ قرآن نازل کر دے ورنہ زیادہ سے زیادہ بات تو اتنی تھی نا جی کہ حضور کو مطمئن کرنا تھا اللہ آپ کے دل میں بات ڈال دیتے کہ بی ایسا بی پاک اللہ جی وطیلا السلام کو بھیج دیتے کہ جی بتلا دو کہ بیوی بی آپ کی پاک ہے آپ بلا وجہ پریشان نہ ہو اور جبکہ حضور خود مطمئن ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کا اتنا بڑا اہتمام فرمایا کہ قرآن میں ایک رکوع سے زیادہ آیات نازل کی جو قیامت مت تک پڑھی جائیں گی تاکہ عورت کی شان بلند ہے تو جو خدا اور جو اسلام اس طرح ایک عورت کو مقام بخشتا ہے تو اگر اس اسلام کے بارے میں مستشرقین یا آدا اسلام یا آدھا دین لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پھیلائیں کہ نہیں جی اسلام نے تو عورت کو نعوذ اللہ قید کر دیا ہے اور اسلام نے تو عورت پہ پابندی لگا دی ہے کہ عورت گاڑی نہیں چلا سکتی عورت کالج نہیں جا سکتی عورت یونیورسٹی نہیں جا سکتی عورت بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتی اسلام نے تو اس بیچاری کی تمام حقوق کی انسانی ختم کر دیا انہ راجیون خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد جو چاہے تیرا حسن کا ساز اب اس کے بعد سیدہ حفصہ بن سمر ابد الفتار رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حفصار رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا ابیر البین حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصار رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے شادی ہوئی پہلے شوہر کے بعد جب سیدہ حن ابن نے حضافہ آپ کے شوہر کا پہلے شوہر کا نام ان کی وفات کے بعد اب سیدھی سی بات ہے کہ سیدنا عمر بھی پریشان تھے کہ نوجوان بیٹی جو ہے بیوہ ہو گئی اور اسلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے وہ انکل آیام کہ اگر عورتیں بیوہ ہو جائیں ان کی شادی کرو ان کو اس میں معطل نہ بناؤ جیسے بعض مذاہب جو ہیں خامد کے مر جانے کے بعد بعض تو اس کو عورت کو بھی زندہ ساتھ جلا دیتے ہیں جو ستی کی رسم ہے اور بعض لوگ جو ہیں اگر مہربانی کریں اس کو زندہ نہ جلا دیں تو گویا ہو پھر بھی وہ زندہ درگول ہو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ کبھی اچھا لباس نہیں پہن سکتی وہ بیچاری کبھی سنگار بھی کر سکتی کبھی کسی شادی اور تقاریب میں شریک نہیں ہو سکتی کہتےو جی یہ تو خامد کا سر کھا گئی خامد کا سر کھا گئی بیوہ ہے بیوہ ہے اس کو تو کسی دلہن بیچاری کے قریب ہی نہ جانے دو نا تاکہ اس کی بدنسی بھی اس کو چمٹ جائے لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں اگر عورت بیواہ ہو گئی تو اس کی بھی شادی ہونی چاہیے وہ اس نے بن کے نہ رہے وہ باقی زندگی اپنی بیچاری اس طرح تو نہ گزارے کہ ماں باپ کے گھر میں ایک قیدی ہے پڑی ہے اسلام نے اس کو حقوق دی اور اسلام دیکھیں عورت کی کتنی حفاظت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کام کے مرنے کے بعد جب چار مہینے دس دن گزر جائیں عدت وفات کے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اچھے کپڑے پہنے تاکہ اپنے آپ کو ختمے کے لیے تیار کرے کہ کوئی اس کو ختمہ کرے نکال کے نہیں اب اس کے سوگ کے دن ختم ہو گئے انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق بخشی تو یہ پھر احکام کے باپ میں جب ہم پہنچیں گے یہاں نکاح کے طلاق کے اور اس کے علاوہ جو خواتین سے متعلق احکامات ہیں اللہ پاک نے اگر توفیق بخشی کیونکہ ساری چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہیں تو بیان کر دیں اور چاہیں تو نہ کر تو اب سید حفسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افرق. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جانے کے بعد خود جا کے سیدنا ابھی بکر علی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یعنی طریقے سے عنایت سے احترام سے عزت سے بات کی کہ میری بیٹی جوان ہے بیوہ ہو گئی ہے میں اس کے لیے پریشان ہوں آپ بھی ذرا اس مسئلے میں غور کر پالے جائیں تو پھر طریقے سے بات کرتے ہیں کہ احترام بھی قائم ہو عزت بھی قائم ہو تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا ایک مقام تھا صحابہ میں میں حیاب میں جو قرب میں عظمت میں نصرت میں ہر لحاظ سے ایک مقام تھا تو امیر المومنین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اشارہ تن اور کرایہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات حضرت عثمان بھی خام اب جب دونوں خاموش ہو گئے تو امیر المومنین میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ کیونکہ سیدنا عمر ویسے بھی طبیعت میں ان کے جلال زیادہ تھا تو آپ کی طبیعت میں انتہائی شدید غصہ آیا اور انہوں نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا دن بدمت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کی شان ہے آپ جانتے کہ اگر میرا بھی ایک مقام ہے غر الخط ہے اور پھر کوئی بیٹی والا جو ہے وہ نہیں جاتا ہے لڑکے والوں کے پاس عام طور پہ جو رواج ہے وہ یہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی لڑکیاں والے جو ہیں وہ آگے پیغام دیتے ہیں وہ آگے رشتہ طلب کرتے ہیں وہ آگے درخواست کرتے ہیں لڑکی والے اس پہ غور کرتے ہیں برہانہ ہمیں جواب دیتے ہیں لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ لڑکی والا خود جا کے اپنے آپ کو پیش کرے لیکن اسلام اس بات سے بنا نہیں کرتا اسلام کہتا ہے کہ اگر لڑکی کے والدین میں کسی کو کہیں تو یہ کوئی عیب نہیں اور نہ اس میں کوئی استحیہ ہے اور نہ اس میں کوئی شرم تو نے کہا کہ یار سول اللہ ارسط والا ابھی بکر میں نے یہ قصہ عادت ابو بکر پہ رکھا تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سقت آبی بکر آپ اب خاموش ہو گئے اور اس کے بعد میں نے بے آئنی ہی یہی درخواست جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کی وہ بھی خاموش ہو گئے یاس اللہ میرے لیے تو ایک بہت, بہت بڑا شاک گزرا ہے ابھی جواب تو دینا کم از کم ہاں اور نہ ہمیں جواب دے بالکل خاموش ہو جانا جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئے رسول اللہ اللہ صلی کر مسکرائے آپ نے فرمایا عمر گسکرانا کرو تمہاری بیٹی سے وہ بندہ رشتہ کرے گا جو ابو بکر عمر سے بہتر ہے ابو بکر عثمان سے بہتر ہے اور عثمان اس لڑکی سے شادی کرے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ رہا ہے اس نے اب صحابہ میں سب سے بڑا مقام علی اللہ علانہ عثمان کا یقین کا ہے کہ ہما مدا اللہ یسیم تھوڑے دن گزرے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ نے مجھے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پیغام دیا تو اب مجھے مسئلہ سمجھ آیا کہ ہاں میری بیٹی سے وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے افضل ہے کیونکہ محمد سے افضل ان سے افضل کون اور پھر حضرت عثمان کے ساتھ جب سیدنا محمد الرسول اللہ کی بیٹی کا شادی ہوئی حضور کی بیٹی ان کی بیوی بنی تو سمجھ آ گئی میں نے کہا الحمدللہ اللہ،, اللہ کا شکر ہے کہ اب مسئلہ حل ہوا کہ عثمان کی جو بیوی بنی وہ باقی میری بیٹی سے افضل ہے کیونکہ یہ عمر کی بیٹی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا افسا رضی اللہ تعالیٰ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں دا. اور ایک دفعہ جیسے کہ واقعہ تحرین میں آپ پڑ چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر تلاک جب ناراض ہو کر طلاق دے دی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا فلی راجعہ یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ورنہ جبریل اپنی طرف سے تو نہیں کہتے کیونکہ جبرین احترام فرشتوں کا مقام یہ ہے کہ فالو نا مایو مرو وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے بھی اور وہ کرتے ہیں جو حکم ہوتا ہے تو اسی سے اندازہ کریں کہ ایک عورت کا کتنا مقام ہے ورنہ طلاق ہو آج موجودہ دور جو اپنی آزادیوں پہ جو اپنے حقوق انسانی پہ جو حقوق رسوانی پہ جو حقوق نصح پہ, پہ, پہ بہت, بہت بڑے اندازہ ہیں ان کا حال دیکھ لیں کہ ان کا ہاں کیا ہوتا ہے بلکہ الٹا عورتیں طلاق کے مطالبے کرتی ہیں ان کے نزدیک کوئی اس کا احساس نہیں ہے لیکن اللہ نے جبریل کو حکم دیا اور جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ جا بیو بی کر دیں طلاق ختم کر دیں سلو فرما لیں پرندہ فوامت القوامت وہ تو بڑی عبادت گزار ہے اور اللہ کی بندی روزے دار ہے اور ہمیشہ روزے سے اور عبادت سے ہے وہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے اسلام نے کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک عورت کی تکلیف کو اللہ پاک نے حکم دے کے ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراجا آپ نے گویا رجوع فرما لیا اور وہ طلاق جو تھی وہ ختم سنو اور یہ مقام بھی سیدہ حفصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امیر عمومین عمر جو اپنے زمانے کا ایک آب ہے محدث ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ قول مبارک نقل کیا جاتا ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو اللہ سے ملک کوئی نبی بنا دی. اتنا بڑا آدمی لیکن عورت کا کتنی بڑی عظمت ہے کہ بی بی حفصہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بیٹی مجھے ایک مشورہ دو کہ ایک عورت اپنے خامند سے زیادہ سے زیادہ کتنا عرصے تک جدا رہ سکتی ہے کیونکہ یہ مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے کہ بھائی ایک خامد اور بیوی بی کو آپس میں کتنا دن رہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تو بی بی نے کہا ابا جانا آپ نے قرآن نہیں پڑھا جانے بی بی افسا کا مقام دیکھو گے اپنے باپ حضرت عمر سے کہہ رہی ہے کہ ابا جانا آپ نے قرآن کا بتایا نہیں فرمایا میں کہا بیٹی قرآن شی میں تو کہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت اور مرد آپس میں کتنے عرصے تک میں بیوی بی جدا رہ سکتے ہیں اور میں ابا آب آخر اللہ نے ایک عورت کی وفات کے بعد جو عدت رکھی ہے چلو متعلقہ کی عدت تو تین مہینے ہوگی لیکن زیادہ سے زیادہ عزت تو مترفتی الحاظ اور یہاں کی ہے نا کہ جس تقا مر جائے وہ چار مہینے دس دن تک سوگ میں رہے اس عرصے میں وہ نکاح نہیں کر سکتی اس کو کوئی خطبہ نہیں کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے یہ مدت رکھی ہے تو اس کا مانا ہے کہ اللہ جانتے ہیں نا کہ اس سے زیادہ عورت کو جدا نہیں رہنا چاہیے تو بس زیادہ سے زیادہ اس عرصہ میں ابھی بھی جدا ہیں اس سے زیادہ نہ رہے تو سی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غور کرنے کے بعد اپنے تمام گورنرس کو اور اپنے تمام کمانڈرز کو حکم جاری فرما دیا کہ آئندہ جو مجاہدین اسلام جائیں ان کو چھ مہینے کے اندر نادم چھٹی دی جائے کہ وہ گھر واپس آئے یعنی ان کا اس طرح رکھا جائے معاملہ کہ ایک آدمی جائے اور ایک آدمی گھر واپس آ جائے اس کے بدلے دوسرا چل جائے پھر وہ چھ مہینے میں واپس آ جائے بلیہ چل جائے تاکہ خواتین کی اور خمیاں بی بی کی آپس میں زیادہ سے زیادہ دوری نہیں ہونی چاہیے ویسے چونکہ اتفاق سے ایک بات چل نکلی ہے تو مسئلہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں اس میں لوگ کنٹریکٹ پہ آتے ہیں دو دو سال کے کنٹریکٹ ہوتے ہیں اور بیویاں نہیں لا سکتے ہیں بعض کو اجازت بھی ہے تو ان کو یعنی تنخواہ اجازت نہیں دیتی یا بعض بیچارے جو ہیں ان کی تنخواہ بھی ہو لیکن قانونی رکاوٹیں ہوتی ہیں تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی بی دونوں مطمئن ہیں اور دونوں اس بات پہ راضی ہیں اور بیوی بی خوشی سے اپنے شوہر کو اجازت دیتی ہے کہ تم ایک سال یا ڈیڑھ سال یا دو سال کے لیے باہر جا سکتے ہو اور اس چھٹی میں جب موقع ملے تو آ جاؤ اور خاون بھی مطمئن ہے کہ میری بیوی کی عزت اسمت نان نفقہ گھر خرچہ حفاظت کا باقاعدہ انتظام موجود ہے تو اس قدر در بھی رضابندی سے عیدہ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی نکاح میں فرق نہیں پڑتا کہ دونوں راضی ہیں اور مطمئن یہ شرط ہے کہ وہ بیوی مطمئن اور خاون بھی مطمئن ہو کہ میری بیوی میری بیوی کی عزت جو ہے محفوظ ہے مصنف کے ماں باپ ہیں یا اپنی بیوی کے ماں باپ ہیں یعنی جو اس کے حالات وہاں اس کو رکھے اور نہ نفع خرچہ عبدت اور اس کے بعد وہ سال میں ایک دفعہ چھٹی جاتا ہے یا دو سال کے بعد وہ ایک دفعہ چھٹی جاتا ہے تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے لیکن آپس میں مسالیہ تو اب بی بھی افسا کے کہنے بے حضرت عمر رلی اللہ تعالی انہوں نے یہ حکم جاری کی. اسی طرح دیکھیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف عثمانی جسے جیسے کہ آج ہمارے پاس موجود ہیں کیونکہ حضور کی زندگی مبارک میں قرآن پاک کو باقاعدہ جمع نہیں کیا گیا قرآن موجود ہے لکھا ہوا ہے سفینوں میں بھی موجود ہے سینوں میں بھی موجود ہے لیکن جمع کر کے ایک کتابی شکل نہیں دی گئی یہ کام سیدنا ابو بگر کے دور سے شروع ہوا اور سیدنا عثمان کے دور سے ختم ہوا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعی اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک اور بھی ماشاءاللہ امت پہ احسان کیا کیونکہ قرآن تو سات کے سے پڑھا جاتا ہے قرآن کی تو سات گراتے ہیں عمدہ قرآن والا سب آتا ہر فن لیکن اگر وہ سات گراتے ہی رائل کی جاتی تو دنیا میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ایک آدمی کچھ پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی کچھ پڑھ رہا ہے اور تیسرا آدمی, آدمی کچھ پڑھ رہا ہے اور ہم اجمی لوگ تھے ہم نہ سمجھ سکتے کہ یہ تو کعت کا اختلاف ہے فرق کوئی نہیں پڑھتا بالر کبوفیا بسم اللہ مجر ہا یا مجری ہا اللہ بھی کلا ہے کوئی بات نہیں لیکن جو لوگ بے عجم ہیں جن کو پتا نہیں ہے القات عربیہ کا اللہ کے قرآن کے معانی کا تو ان کے لیے تو بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نسخے تیار کرائے تو ان کو ایک کرا سے تاکہ باقی کراتے کی بات نہ تو سات کراتے لکھی جاتی سات یہ کراط ہے یہ کراط ہے یہ کراط آپ نے ایک کرا پہ جمع کر دیا تاکہ پورے عالم کے اندر جو قرآن پہنچے وہ ایک کراف ہو ہاں کسی نے کوئی دوسری سے حاصل کرنا ہے تو پڑھ جیسے اب بھی ہمارے مدارس میں ایسے مدارس موجود ہیں جہاں باقاعدہ ماشاءاللہ اللہ سات کی پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے بچوں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ہر فلاں قاری کے نزدیک یوں پڑھا جاتا ہے ہر فلاں قاری کے نزدیک کیوں پڑھا جاتا ہے لیکن پوری امت کے لیے ایک رات سے قرآن جو ہے وہ جمع کر دیا گیا تو یہ اعزاز جہاں سیدنا عثمان کو ملا ہے وہاں اس اعزاز میں عورت کا بھی حصہ ہے کہ وہ مستحب نقل کرنے کے لیے جو حضرت عثمان نے لیا وہ بھی ہفتہ اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام بخشا ہے کہ حضرت عثمان نے وہ مصعف جو قلم سے لکھا ہوا بی بی ہفسہ کے بعد موجود تھا اس کو لیا اسے اس آپ کتاب کو اور اس کے بعد پھر بی بی ہفسہ کو واپس کیا گیا تو رضی اللہ تعالی عنہ و اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں جانتے ہیں اور ہزار دفعہ سن چکے ہیں کہ جو آدمی کسی نیکی کے عمل کی بنیاد رکھے کہ امن تک جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی تو اس بنیاد رکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا تو جیسے قرآن پڑھنے کا ثواب سواب کو ملے گا اسی طرح قرآن پڑھنے کا ثواب بی بی بیسا کو بھی ملے گا جن کے نسخے سے استفادہ کیا گیا رضوان اللہ اب اسی طرح بی بی یہ بھی ازواج رسول الفاق میں اسی طرح اب بی بی امیبہ رضی اللہ تعالیٰ علہ بنتا ابی سفیا بی بی ام حبیبہ جو ہے ان کا نام جو ہے وہ نام ہے رملا اصل میں ان کا نام جو ہے رملا بنتا ابھی سفیا ام حبیبہ تو کو ورنہ اصل نام جو ہے بی بی صاحبہ کا وہ ہے تو اب جناب امر اپنا بیوی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی نکاح ہو گیا اچھا اس کے بعد خدا کی شان ہے کہ دونوں مسلمان ہو گئے ابھی بھی میں ابھی مسلمان ہو گئی شاہ بھی مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد جب مسلمانوں پہ شدت کا دور آیا تکلیفوں کا دور آیا مشقتوں کا دور آیا تو انہوں نے ہجرت کی حمشے کی طرف کیونکہ ہبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا اچھا وہ خدا کی شان ہے کہ نجاشی بادشاہ جو ہے وہ یعنی ابھی اسلام تو نہیں لایا تھا اور وہ دین ایسارے سلام میں تھا لیکن اللہ نے اس کو بڑا عدل بڑا انصاف بڑی رحم کہ وہ اپنی نے رعایا پھر انتہا شبقت ہے تو تمام صحابہ ہے کہ رام اللہ علیہ ماضی کی جن کی زندگیاں سر مکہ میں گزارنی مشکل ہو گئی اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تو ان نے ہم شہیدت کی ان میں بھی, بھی ام حبیبہ بھی ہیں ان کے شوق اب بھی, بھی ام حبیبہ کہتی ہے کہ میں جب وہاں ہبشیہ میں پہنچی تو ایک رات میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں نے اپنے خامند کو بڑی مکرو اور بڑی گندی شکل میں دیکھا کافی اور میں ڈر گئی میرے خامند کی اس شکل میں اتنی کبی شکل تھی اتنی مکرو شکل تھی اور ڈرونی شکل تھی کہ میں ڈر گئی اور میری نیند کھل گئی لیکن میں نے خامند کو تو نہ بتایا لیکن مجھے پریشانی ہو گئی کہ کوئی بات ہے کیونکہ جو لوگ سالے ہوتے ہیں عورت ہو یا برد ہو ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں آپ کے ہمارے خواب تو یہ ہوتے ہیں نا کہ جو سارا دن ہم باتیں کرتے رہتے ہیں وہی رات تو دماغ میں آ گئی وہی ہمارے خواب بن گئے ہمارے خواب تو اس قسم کے ہوتے ہیں لیکن وہ بیبہ چونکہ بہرحال یعنی مسلمہ ہے مومنہ ہے وہ ہے تو کہتی ہے میں نے خواب دیکھا اور اپنے نے خواب کو بڑی ہی بری شکل میں پایا تمہیں گھبرا گئی تو فرماتی ہیں کہ ماما مدا کچھ دن ہی گزرے کہ میرا خامن جو ہے اسلام چھوڑ کے نصرانی بن اب مجھے وہ خواب سمجھا ہاں میں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کا مت رکھو کیونکہ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ نصرانی ہے تو ہمیں شاید نصرانی بننے میں پیدا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ہوتا ہے نا آدمی لالچوں میں آ جاتے جیسے آج کل تو اللہ وہاں فرمائے مبلوسی بھی بات تو مذہب بدل لوگ اپنے دین کو بدل دیتے ہیں اپنے حالات کو بدل دیتے ہیں تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ اب اس نے مجھ پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ تم بھی دینا دین سارا قبول کرو بی نے بی حبیبہ نے کہا کہ یہ تو ناممکن میں تو کسی حال میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ اب سیدھی بات ہے کہ جب دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے ایک تو ہے نا اسلام کو قبول کیا ہی نہیں تو کو سمجھیں اسی لیے بعض دشمنان اسلام یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ اسلام کے خلاف زہر ملتے ہیں کہ دیکھو جی عجیب ان کا مذہب ہے کہتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب کو چھوڑے اس کو قتل کر دو ان کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ من دین ہی فخل او اوکا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کے برقط ہو جائے اس کی سزا جو ہے وہ آجیبرقت کہتے ہیں دیکھو جی اچھی بات ہم کسی کو آزادی ہی دیتے ہیں وہ مسلمان ہو جاؤ ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا ہمارے کتنے ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں کتنے یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں کتنے نسرانی مسلمان ہو جاتے ہیں کتنے سکھ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن یہ پہنا مطلب پہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں, نہیں مسلمان ہو گئے جو آدمی پھر ہندو ہو گیا تو قتل کر انسانی حقوق پہ ڈاکہ حالانکہ یہ بھی اسلام کے خلاف ایک ناروا الزام اسلام تو اس بات کا قائل ہی نہیں کہ کسی کو جبر کر کے اسلام کے لیے مجبور کیا جائے کہ جی تم اسلام لاؤ وہ ایک لطیفہ ہے نا جی کہ ہمارے پٹھان بھائی ہوتے تو جذباتی ہے نا اللہ رحمت کرے کام پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد تو اتفاق سے ایک پٹھان جو تھا وہ گاڑی کے ڈبے میں بیٹھا بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ بھئی ایک ہندو جو ہے وہ بھی اسی ڈبے میں سوار ہوا وہ بھی بے کسی اسٹیشن سے کوئی ہندو تھا وہ چڑھا ہے بس عفان صاحب کا دماغ جو تھا نا جی میٹر تھوڑا سا گھوم گیا اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی دیکھو کچھ کل اب وہ بچارک کہے بھئی میں ہندو ہوں میں مارواڑی ہوں میں ہندو آدمی میں کیسے کلمہ پڑھوں مجھے کلو آتا ہے کہ میں کل پکڑوں ہمیں کیوں پڑھوں میرا اپنا ایک مذہب ہے دھرم ہے میرا اتنے کہا دیکھو ہم زیادہ بات نہیں سن ہم بس بات یہ کرتی ہے کیونکہ ان کے ہاں مرد جو ہے مونس ہوتا ہے اور عورت مذکر ہوتا ہے اللہ فرماتی ہے میں کہتا ہوں عجیب ہوتے ہیں بادشاہ لوگ ہوتے ہیں سچے لوگ ہیں سچے لوگوں میں یہ بات یاد رکھو نا ان کے اندر پھر وہ منافقت نہیں ہوتی نا ادم کلوس کے بندوں میں ایک خامی اسی لیے ادم نے کہا تھا کہ آدم کلوس کے بندوں میں ایک خامی ہے کہ ستم ذریف بہت جلد بات ہے. جو مخلص ہوگا یہ تو متاف ہوتا ہے نا میٹھی میٹھی باتیں اور نیچے سے کاٹتا رہے گا آپ کو. مخلص آدمی اسی وقت بات جو کچھ اندر ہوگا اسی وقت نکال کے باہر بہنے گا دو منٹ کے بعد بات ہی کچھ میں غصہ ہے نہ بات صاف ہوگی یہ جو بہت گہرے ہوتے ہیں نا یہ گہرے پانی کی طرح ڈبو دیتے ہیں آدمی پتا ہی نہیں چلنے دیتے کہ بندہ کہاں درخوا تو اب پٹان تو جس بات ہی ہے سیدھا آدمی ہے مومن ہے تو مومن ہے کافر ہے تو کافر ہے سیدھی سی بات ہے اس میں درمیان والا اسٹیج ہے ہی نہیں ان اندر دوست ہے دوست ہے تو اس نے کہا دیکھو ہم نہیں جانتے کل میں کلمہ کل میں ہندو ہوں مارواڑی ہوں میں کیسے کہا؟ اور نے کہا دیکھ کلمہ پڑھو ورنہ ہم پکڑ کے گاڑی سے بیٹھتے اب جناب اٹھا پٹھان اٹھا کے سپڑ کے دری کھول کے گاڑی سے چلتی ہوئی مت پھینکو میں کرنا پڑتا ہوں دیکھو اب ٹھیک ہو گیا کرنا نہیں آتا پڑھاؤ تو آتا تو مجھے بھی نہیں اب جب یہ حال ہو نا جی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت الزام عائد کرتے ہیں اسلام کسی کو جبر نہیں کرتا لا خبردار کسی جبر نہیں ہم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ہدایت ہے یہ گمراہی ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ صدق ہے یہ ہے اس کی ومن شاہ میں نے گمفلی اگر تم اسلام قبول کر کے پھر بغاوت کرتے ہو تو اب تو باغی ہو اور باغی کی صلاح کے نے رکھی ہے کے وغیرہ کوئی دنیا کا مجھے قانون دکھاؤ کسی ملک کا قانون دکھا دو کہ وہ اپنے قانون کا حل اٹھانے کے بعد اس میں شامل ہونے کے بعد اس سے بغاوت کرا بغوت کر رہا ہے یہ تو دین اسلام آپ قبول نہیں کرتے نا اور اگر آپ نے قبول کر لیا ہے تو اب دوسرے معاشرے میں جا کے تم پھر زہر نہ پھیلاؤ تو اب اس انگلی کا کٹ جانا بہتر ہے کہ اس میں ایسی بیماری گینگرین ہو گئی ہے کہ آگے بڑھتی ہے تو پھر اسلام مرنا اسلام تو نہیں کہتا کہ کسی کو مار دو اسلام تو کیا بند نہیں کرتا تو اب بی بھی انہیں حبیبہ فرماتی ہے کہ اس نے مجھے بڑی منتیں کی دباؤ ڈالا لیکن میں نے ان کو دو لفظوں میں واضح کر دیا میں نے کہا کہ دیکھو میں مر تو سکتی ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑا اور تیرا میرا نکاح بھی نہیں رہا تم کس بات سے مجھ مجھے دباؤ ڈالا تو اب جناب بی بی صاحبہ جو ہے اب ایک مہاجرہ ایک وطن سے دور گھر چھوٹ گیا اب شوہر نے بھی چھوڑ دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور پاک نے نجاشی کو پیغام بھیجا <سؤال> اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ بیٹی تھی ابھی سفیان کی اور ابھی سفیان جو ہے وہ مکہ کا سردار اور ہاکم تو سرکار دو عالم نے یہ نہیں کیا کہ اپنے کسی صحابی کو پیغام بھیج دیں بلکہ عورت کا اتنا احترام کیا کہ اس وقت کے بعد شاہ کو پیغام بھیجا کہ تم میرا نکاح کرو اور تم میرے وکیل اگر حضور کسی صحابی کو پیغام بھیج دیتے کہ بھی تم میرے وکیل ہو یا بیوی بی سے کہو قبول کر دیتے نکاح کر دینا نہ کرتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اپنا وکیل بنایا اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بعض دوست پوچھتے بھی رہتے ہیں اکثر کہ جی ہم ٹیلی فون پہ نکاح کر لیں تو ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ٹیلی فون پر آواز تبدیل ہو جاتی ہے اور ٹیلی فون پر کوئی دوسرا بندہ بھی آپ کی آواز آسانی سے نکل کر کے بات کر سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ میاں بیوی بی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لیں تاکہ خطیب جو ہے وہ اپنی مقتوبہ کو دیکھ لے اور لڑکی جو ہے وہ اپنے ہونے والے منگیتر کو دیکھ لے تاکہ بعد کے اندر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے خدا نہ خالصہ کو لڑکے میں آئے بھائی خدا نہ خالصہ کو لڑکی میں آئے بھائی تو ایسا ہوتا ہے تو اب اگر صرف ہم فون پہ ہی رشتے کرتے رہیں تو نہ تو اس نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا آواز کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ الگ یعنی آپ حیران ہوں گے یہ واقعہ ہے آپ نے یہ نہ سمجھے کہ میں لطیفہ بھی آنے. جب لطیفہ ہو میں بتا دیتا ہوں یہ لطیفہ ہے. یہ واقعہ ہے حقیقت ہے مدین منورہ میں ایک موری صاحب ہے قاری قرآن ہے اور بڑا ہی ماشاءاللہ اللہ سمجھدار اور بڑا پڑھا لکھا اور بڑا اچھا آدمی اور اچھی عزت والا آدمی اس کی شادی ہوئی تو جب نکاح ہو کے اس بیچارے نے ویدا نکلوایا اور جانے سے ویدا بھیجوا دیا اور اپنی نئی نویلی دلہن کو مگوا لیا صرف گیا نہیں بےچارا دیکھا جب یہاں آیا تو وہ عورت ہی نہیں تھی وہ تھا اس کی بیوی بی بی بن گیا اگلے نکاح کر دی وہ جب آئے تو اس نے کہا تم کو اس نے کہا مجھے تو مکہ مدینہ آنے کی تمنا تھی میں بھی خاموشی میں نے کہا چلو مکہ تو دیکھا ہوں گی اب تمہاری مرضیاں نکال دو عمرہ میں نے کر لیا عورت تو میں ہوں تمہاری بیوی بی تو بن نہیں سکتی میں تو ہوں میں تو کون سا مشکل ہوں تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہاری مرضی ہونے کا حج کرا دو تمہاری مہربانی ہوگی ٹھیک ہے حج کر تو یہ <سؤال> واقعات ہو جاتے ہیں اس لیے اسلام یہ کہتا ہے اور بڑی آسانی ہے کہ تم مکہ مقدمہ میں ہو ملازم ہو چھٹی نہیں ملتی تم اپنے والد کو چاچا کو بھائی کو کسی قابل اعتماد دوست کو ایک کاغذ میں وکیل بنا دو کہ جی آپ مسمی فلاں فلاں میری طرف سے وکیل ہیں فلاں لڑکی جو ہے فلاں کی بیٹی ہے فلاں محلے کی فلاں علاقے کی اس کا میری طرف سے جا کے حجاب قبول کر لیں دو آدمی کوئی دوائی ڈال کے ان کو خط جان دیں وہ جا کے نکال دیں نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی قصہ ہے نہ کسی کا خوف اور خطرہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجیاشی کو اپنا وکیل حضرت نجیاشی ندی اللہ تعالیٰ بازد اسلام نے آئے ماشاء نے انہیں اسلام نصیب فرما دیا انہوں نے ایک صحابی کے ذریعے بی بی رملہ یعنی بی بی ام حبیبہ کو پیغام دیا انہوں نے کہا کہ مجھے سرکار دو جہاں نے اپنا وکیل بنایا ہے اور بحثیت وکیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں خدمہ کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں انہیں کہا کہ اگر تم حضور سے نکاح قبول کرو تو بی صاحبہ بی نے پھر اپنا وکیل بنایا اور ان دونوں نے دربارے بادشاہ نجیاشی میں آ کے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ خطبہ جو ندیاشی نے پڑھا ہے حضور کے نکاح عظیم خطبہ اور عجیب خطبہ ہے جو نجیاشی نے اور اس کے بعد نجیاشی نے کہا کہ بحثیت وکیل کے میں یہ نکاح قبول کرتا ہوں اور چار سو ہم اپنی طرف سے میں حق المر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کرتا ہوں اور جب بھی صاحبہ مدینہ منورہ جائیں تو آپ کے ساتھ خادمہ ہوگی آپ کا بھیجنا آپ کا پہنچانا آپ کو مدین منورہ عزت و تقریم کے ساتھ بھیجیں سب میری ذمہ داری اسی لیے وہ ایک عجیب واقعہ ہے نا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے عدل خیبر کی فتح عطا فرمائی اور ادھر جناب حبشہ سے حضرت جعفر جو تھے وہ بہاجریب کا وفد لے کے مدینہ پہنچے اور اسی وفد میں بھی میں حبیبہ بھی ہیں تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا لا ل میں نہیں جانتا افرہ بفتح خیبر ام بقدوم میں جعفر کہ آج میں خیبر کی فتح پہ خوشی بناؤں یا جعفر کے آنے پہ خوشی بناؤں تو یہ وہی پیارا جملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا تو اب بی بی ام حبیبہ جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ تہرات میں سے ہیں زوجات رسول میں ہیں ایک دن ان کے والد ابی سفیان یہ اس وقت کا قصہ ہے جب سلویہ میں معاہدہ ہوا تھا اور وہ سیرت النبی میں الحمدللہ للہ آپ سن چکے ہیں اور پھر اس معاہدے کو مشرقین نے توڑا خلاف ورزی کی جب مشرقین نے اس معاہدے کو توڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر حکم دے دیا کہ جب تم لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ختم یہ تو طے تھا بھی کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا بہن تو نہیں کی اب اب پریشان ہوئے مکے والے تو انہوں نے ابو سفیاان کو بھیجا کہ کسی طرح جا کر حضور کو رادی کرو کہ اس معاہدے کو قبول رہنے دیں قبول فرما دیں بلکہ اور بھی بڑھا دیں تو بہرحال ایک طویل واقعہ ہے ابھی سفیاان آ اب ابھی سفیاان جو آئے تو سیدھی بات ہے کیا کر آپ کی بیٹی ہے ان میں حبیبہ جو ہیں وہ ابو سفیاان کی بیٹی ہے تو آپ سیر بی بھی رملہ کے گھر میں آئے اور گھر میں جب داخل ہوئے اور جو بستر ایک بچھا ہوا تھا وہ کیا بستر تھا ایک عام سیدھا سا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا تو بستر بچھا ہوا تھا تو جلدی سے بیوی بی افسانے لپیٹا لپیٹا اور دور کر کے رکھ دیا تو ابھی سرپیار نے کہا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس بستر کو تم نے میرے قابل نہیں سمجھا کہ میں اس پہ بیٹھوں تم کوئی اور اچھا بستر ڈالنا چاہتی ہو تو نے کہا کہ لائے ولا و اللہ یا ابھی خدا کی قسم ابا جان یہ بات نہیں ہے تو پھر کیوں تم نے اٹھا لیا چلو جیسا بھی رسول ہو یہ مدری محمد مصطفیٰ کا بستر ہے جس پہ سرکار دو عالم بیٹھتے ہیں اور تم تو مشرق ہو مشرق بلی ہوتا ہے مشرقوں نے جس میں کیسے آپ کو اس بستر پہ بیٹھنے کی اجازت کبھی تو کر لگا اچھا مجھ سے جدائی کے بعد تو تمہیں حبیبہ بہت بدل گئی ہو اب تو نوزود باللہ تمہاری یادات بھی بدل گئی ہیں اور نعوذ باللہ تم تو بہت ہی غلط روایات کی عادی ہوگی یہی تمہیں اسلام نے سکھایا ہے میں نے کہا بجان حدانی اللہ حدانی اسلام اسلام نے تو مجھے بہت بڑی ہدایت دی ہے کاش کہ تم اسلام قبول کرو اور تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا بہرحال لیکن ابو سفیان کی بات حضور نے قبول لگی ابھی سفیان واپس چلے گئے بعد میں ابھی سفیان مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ مقام تھا بی بی یعنی ام حبیبہ کا یہ عظمت ہے اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسعبی علی وسلم کی کہ وہ برداشت نہیں کرتی کہ فراش رسول پہ کوئی آدمی باشیت قبر کے پیلے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک عظیم مقام اور اسی طرح ازوال رسول میں زوجاتِ رسول میں بی بی ام سلمہ ان کی شادی جو ہے عبداللہ ابن عبد ال اسد المخومی ان کے شوہر کا نام جو تھا جو پہلا شوہر ہے اس کا نام تھا عبداللہ اللہ ابن عبد ال اسد ان سے شادی ہوئی اور بڑے خوبصورت جوان تھے اور بڑا اور بی, بی ام سلما کو بھی اللہ نے بڑا جوال دیا تبھی اللہ کالانہ اور بی, بی ام سلمہ کے جو والد ہیں ان کا لقب تھا زیادہ رقم بی بی ام سلمہ کے جو والد ہیں ان کا لقب تھا زیادہ رقم کیوں اس لیے کہ وہ سفر میں حضر میں کسی کی تکلیف ہوتی کیا تو چلو یہ بھی میں برداشت کروں اچھا یہ بھیا تمہارا یہ قبضہ میں اٹھا اچھا بھی تمہارا یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں گا اچھا بھی تمہیں پریشان اچھا یہ بھی میرے اوپر رکھے اس لیے ان کا لقب ہی ہو گیا کہ زیادہ رقب ہیں اتنے بڑے عظمت والے لوگ تھے بی بی ام سلما نکاح ہو گیا اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا پہلے ہجرت کا اب جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے قبیلے کو قبیلے تو قبیلے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں پھر جو بات پلٹ جائے پلٹ جائے قبائل عرب آپ نے آپ تاریخیں پڑی ہیں کہ اس بات پہ بھی جنگ ہوئی کہ تمہارے باغ سے ایک چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں بچے اس پہ لڑائی اللہ کے بندے چڑیا کا مجھے پتہ ہے کہاں بیٹھی تھی کب اڑی کہاں اڑ کا نہیں ہم دیکھ رہے تھے تمہارے باغ سے اڑ کے میرے باغ میں بٹی. ان اللہ جاہلی سے بچائے اللہ فتنوں سے بچائے تو بہرحال یہ ہے کہ بی بی صاحبہ نے اور خامہ نے جب نیت کی اور ارادہ کیا ہجرت کا تو قبیلے والوں کو پتا لگ گیا غصے میں تو بی صاحبہ مکہ مکرمہ سے جوں ہی ہجرت کے لیے تو قبیلے نے آ کے روک دیا انہوں نے کہا آپ کے شوہر سے عبداللہ ابن عبداللہ سب سے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تم ہو مرد مرد کو تو ہم نہیں روکتے تم مسلمان ہو ہجرت کرو جہاں جاؤ مردی ہم کی بیٹی کیوں دیں گے اس کو بھی لے جاؤ اللہ کے بندے یہ مسلمان ہے میری بیوی, بیوی ہے بچہ ہے چھوٹا دیکھا یہ نہیں. بڑی بحث و تکرار کے بعد معاوضے کے بعد ان نے کہا دیکھو بات سنو ورنہ ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے تم نے جانا ہے جاؤ لیکن ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے وہ بےچارے اللہ پہ توقل کر کے صبر کر کے کہ دونوں ہم نے لوگ ہلاک ہو جائے تو وہ کر کے چلے گئے تو بی بی سلم کو واپس لے آئے مکہ مکرما اور کبیلے نے پھر ایک اور ظلم کیا کہ ان سے ایک سال کا بچہ بھی چھو لیا یہ کہ ان کا کیا اعتبار ہے ہو سکتا ہے تو کسی وقت چھپ کے ہجرت کر جاؤ تو پھر ہماری نسل کا بچہ بھی لے جاؤ جب بچہ ہمارے پاس ہوگا تو مامتا مجبور ہے کہ بچے کو نہیں چھوڑے گی تو انہوں نے بچہ بھی چھین لیا اب جناب بی بی صاحبہ اپنے شوہر کے فراق میں پریشان بچے کے فراق میں پریشان ہیں مغموم ہیں محضون ہیں اسی طرح روتے روتے روتے ایک سال گزر گیا لوگوں نے جا کے قبیلے والوں کو سمجھایا کہ خدا کا خوف کرو کہ اقل کر چلو اس کا چلا یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک اور سے اس کا ایک سال کا بچہ چین لو یہ انسانیت تو انہوں نے بچہ بھی واپس کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا ویسا کرتے ہیں کہ تم اگر جانا چاہتی ہو اپنے شوہر کے پاس تو چلی ہم تمہیں بھی اجازت دیتے ہیں دیکھ لیا نہ کہ ہماری بات تو مانتی نہیں اسلام تو چھوڑتی نہیں تو بھی شاہ باز کہتی ہیں کہ میں اکیلی میں نے اونٹنی پہ سامان وغیرہ سفر کا کچھ مشکیزہ کچھ پانی کچھ ستو کچھ چیزیں اٹھائی اور چھوٹا بچہ دو سال کا سینے سے لگا اکیلے کی عورت جو ہے اونٹ پہ سفر کر رہی ہے ہجل سے یہ مکہ سے مدینہ پر. فرماتی ہے کہ جب میں زمین سے گزری تو میں نے کیا دیکھا کہ عثمان ابن ابھی چلا وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آئے اور انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ سلما کہاں جانا چاہتی ہو میں نے کہا مدینہ شریف جا رہی ہوں کہاں جو میرا شوہر ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے قبیلے کا اعتبار تو کوئی نہیں ہے پہلے بھی تمہیں منع کر دیا اب اجازت دے دی اب ان کا پھر دماغ پھر جائے تو کو پتا نہیں چلو میں تمہیں مدینے چھوڑا تو بی بی ام نے سلما کہتی ہیں ولاہ مار آئی تو رجن ماترا کہتی ہے خدا کی قسم حضرت عثمان ابن طلحہ سے زیادہ شریف انسان میں نے زندگی میں کہ حضرت عثمان ابن طلحہ پیدل چل رہے ہیں مہار پکڑی ہوئی ہے میری اونٹ نی پر بات یہ کہ جب تھک جاتے کسی منزل پہ قیام کرتے تو اونٹنی بٹھانے کے بعد بہت دور چلے جاتے کہ اترتے ہوئے بھی میرے بدن کے کسی حصے پہ ان کی نظر نہ پڑتی اور پھر دور اور جب پھر سفر کا وقت آ جاتا اپنی اونٹنی کو تیار کرتے اس کو کھلاتے پلاتے تیار کر کے اس پہ جو ہاؤدی ہے وہ بناتے کستے اور پھر آ مجھے کہہ دیتے باہر سے پردے سے اور پھر دور کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ میں اونٹلی پہ بیٹھ جاتی پھر باہر پکڑتی کہتی ہے مارا آئیت رجلن ہو ایسا شریف انسان میں نے نہیں دیکھا کہ میرے میرے چہرہ چہرہ تو چہرہ میرے کسی بدل کے حصے پر بھی نظر نہیں پڑی اس کی اتنے طویل سفر میں کہ جنگل کا سفر ہے سہارا کا سفر ہے ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور مسجد قبا سے آگے گئے تو وہاں حضرت عثمان رک گئے اور نے کہا کہ ام سلمان یہ بنی اوف کا جو علاقہ ہے اس میں تمہارے خامد رہتے ہیں اب تم چلی جاؤ میں نے تو تمہیں صرف مکمدی میں پہنچانا تھا میرا تو کوئی کام ہے میں تو واپس جاتا ہوں آ پھر کہتی ہیں کہ میں شوہر کے پاس پہنچی اللہ نے مہربانی کی اللہ نے پھر ہمیں ملا دیا لیکن خدا کی قدرت ہے کہ میرے شوہر جو تھے وہ جنگ عہد میں زخمی ہوگا اور زخم کا ہم نے زیادہ خیال نہ کیا اور اتفاق سے وہ پھر بگڑتا گیا بگڑتا گیا تاکہ ان کی موت کا سبب بنا تو کہتے ہیں کہ موت سے پہلے مجھے خامد نے بلایا اور کہا کہ مسلم ایک بات کیا ان کو اندازہ ہو گیا تھا نا کیا میں بھی تو موت آ گئی تو ان نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو کہ اگر کبھی مصیبت آئے موت ہے دکھ ہے تکلیف ہے کوئی بھی مصیبت تو اس وقت یہ کہنا کہ انج رول اللہ اجرنی تھی مصیبتی ہادا خل اللہ میں یہ دعا مانگ یہ مسلمہ فرماتی ہیں کہ میں ہوں کہ اب کیوں سکھا رہے لیکن کہتی ہے کہ ابھی کچھ دیر گزری کہ جار حضور تشریف لائے اس وقت کے میرے خمن پر بالکل موت کا وقت تھا اور سکرات کا علم تھا بلکہ کہتی ہے کہ میرا قمل اتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی آنکھوں کو حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا کر اور حضور نے جنادہ پڑا اور میرے منہ سے خوب نکلے کہ انعلا و انا عید شروع اللہ مخلوف اللہ کلبت الب خیر لیکن میں نے دعا پڑھ لی میں نے کہا خیر میں ابھی سلم ابو سلم میرے خامن سے زیادہ بہتر خوش وہ تو میرا خامن ایسا تھا کہ اس سے مجھے اچھا کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ مجھے ملے لیکن کیونکہ دعا ہے یا تو ان کی میں دعا تو پڑھ لوں لیکن مجھے کوئی اچھا ملے گا نہیں تو ابو مسلمان علی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے عدت گزاری کی کوئی عقل مند لڑکی ہے جو انکار کرے عورت ہے جو انکار کرے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین خود ختمہ کریں اپنی ذات کے لیے بھلا کوئی دنیا میں ایسی عورت ہو سکتی ہے جو انکار کرے لیکن میری کچھ باتیں ہیں حضور جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں حضور ایک بات تو یہ ہے کہ انا مسنہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے مجھ سے کیا فائدہ اٹھائے اب کافی عمر اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی احتام میرے پاس میرے بچے ہیں ان کی ذمہ داری اور تیسری بات یہ ہے کہ انا شدید الغیرت یا رسول اللہ کہ میں بہت شدید غیرت والی عورت ہوں چھوٹی ری بات میں مجھے غصہ آ جائے تو یہ تین باتیں ہیں اس سنا میں پہلے یار اسی لیے اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے اور دنیا کا کوئی مذہب یہ سبق نہیں دیتا اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر عورت کے اندر بھی کوئی ایب ہے تو خطیب کو بتا دے کہ میرے بات اندر یہ بات ہے دیکھو ابھی سے سوچ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ یہاں تک تم نے کہا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے وانا آنا من کا میری عمر تو تج سے بھی زیادہ آپ نے فرمایا یہ تو مسئلہ نہ رہا یہ تو بات ختم ہو گئی تمہاری کہ تم نے عمر کا اعتراض کیا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے تو آنا اسلن کو میں تم سے پڑا ہوں جہاں تک تمہارے بچوں کا تعلق ہے فع اللہ رسول ہی ان کا محافظ اللہ ہے اللہ کا رسول اور جہاں تک تمہارے غصے اور غیرت کا تعلق ہے کہ تمہیں چھوٹی سی جی بات بغیر آتی ہے برداشت نہیں کر سکتی ہو فال ادو بن اللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری وہ بات ختم ہو جائے تو اس نے کہا رسول اللہ صلاح کون انکار کر سکتا ہے یار اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلم رضی اللہ تعالیٰ نے نکال اور یہ وہی ام سلما ہے جن کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ جب سلو حدیبیہ کے موقع پر سلو طے ہونے کے بعد حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی جن کے پاس جانور ہیں ذبے کرو اور سرمڈا احرام کھولو بس مر صحابہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ بھائی تمام کے تمام تیاری کر لو اور دمے احسار جو ہے وہ ذبے کر لو حلق کرا لو اور اس کے بعد حیرام کھولو الحمدین کے لیے روانہ ہوں گے تو بچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری بار حکم دیا صحابہ پھر بھی چپ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی با. یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ تھا کہ سرکار دو عالم کے تو اشارے پہ صحابہ جان دے دیتے تھے کہ چاہے حضور حکم پر اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی یہ بات گنا گزری شاخ گزری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں بی بی ام سلم علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لیا لیکن حضور کے چہرے پر پریشانی اور استراب کیا بی, بی صاحبہ نے حضور کو بڑے آرام سے بٹھا اور پوچھا کہ لیے بات ہے حضور کیا بات حضور نے فرمایا کہ یہ عجیب بات نہیں ہے میں سرما کہ میں صحابہ کو ایک بات کا حکم کروں گا اور صحابہ میری اس بات کی تعمیر نہ کرے چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں میں نے ایک دفعہ حکم دیا میں نے دو دفعہ حکم دیا میں نے تین دفعہ حکم دیا لیکن صحابہ نے میری بات کی تعمیر کیا اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا یہ معمولی بات تھوڑی ہے اللہ کا رسول حکم دے اور اس کو نہ مانے آپ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی نہ رز اللہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نہیں یاس اللہ اور رسول اللہ تو بی بی ام سلم علی اللہ تعالیٰ نہ یہ دیکھے ملی ام سلم کی اسابت ہے اس نے کہا یا رسول اللہ نہ تو آپ ناراض ہوں نہ آپ غمگین ہوں اور نہ صحابہ میں کوئی تبدیلی آئی ہے یہ اتنا بڑا جو سلو کا واقعہ ہوا احرام باندھ کے آئے اب واپس جانا پڑ رہا ہے بغیر عمرے کے ان سامنے کا بجلی قریب ہے تو اس کا جو شاخ ہے صدمہ ہے صحابہ کو وہ صدمہ وہ اس انتظار میں ہے کہ شاید اللہ ہماری فریاد سن لے اور ابھی جبریل آ جائے وہاں آ جائے کہ چلو جی میں بداخل ہو جائے ورنہ صحابہ کا دل میں کوئی بات نہیں ہے آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں اٹھنے کے بعد فوراً جا کے اپنے جان مرضی میں فرمائیں اس کے بعد آپ حجام کو بلا کے اپنی حل کرائے آپ کسی صحابی سے بات ہی نہ کرے اور نہ ان کو آپ حکم دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد اپنے جانور دی کیا حجام کو بلا بس اتنی دیر تھی کہ بس اس کے بعد تو صحابہ دوڑ پڑے گا انہوں نے کہا بھی اب امید ختم ہوئی اب مکہ جانے کی امید ختم ہو گئی جب حضور نے احرام کھول دیا تب ہمارے احرام کی کیا تھا اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ نے تعمیر کی اور خیریت کے ساتھ یہ رحمتوں کا وفد حضور کی قیادت مبارکہ میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ مشورہ دینے والی بھی کون ہیں بیبی اومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے مشورے سے سرکار دو عالم مستفید ہوں اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کی نظر میں اسلام کی نظر میں عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ خدا کا نبی مشورہ لیتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ انہ و بینا عید البلاب آخرا اللہ رب العنبی احباب اکرام الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آل المجتبیٰ میرادران افلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیزنو جوانو الحمد للہ جو دروس کا سلسلہ اسلام اور عورت کے مقام پر جاری و ساری ہے اس میں یہاں ہم نے پرانے مقدس میں جن خواتین کا ذکر تھا وہ الحمد ان کا ذکر پڑا اور اس کے بعد ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ خواتین جن کو شرف زوجی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا اور جن کو اللہ نے ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ قیامت تک حضور کی امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں ان المؤمنین بنی تو کیا دنیا میں آج تک دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ نے عورت کو یہ شرف بخشا ہو یہ مقام بخشا ہو کہ وہ قیامت تک کے لیے ہر آنے والے انسان جو کلمہ پڑیں گے ان کی ماں کا درجہ رکھتی یعنی یہ شرف کسی کو کوئی نہیں دے گا یعنی بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں خاتون ابول کہلائیں ملکہ کہلائیں لیکن کب تک لیکن یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ام وہ المکمین کہ تمام ایمان والوں کے لیے وہ مائیں ہیں نہ تو حضور کے بعد ان سے نکاح جائز ہیں کیونکہ ماں ہے اور نہ ان کے شان کے اندر کسی قسم کی تنقید اور توہین برداشت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ماؤں کے درجے میں تو یہ شرف جو اللہ نے عورتوں کو دیا ہے تو صرف اسلام دی. اسی ضمن میں جہاں ہم ازواج رسول پاک کا ذکر کر رہے تھے سیدہ قدیجت القدرا سیدہ سودا سیدہ عائشہ سیدہ ام حبیبہ سیدہ حفصہ سیدہ ام سلیمہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ذکر خیر کی ہے الحمدللہ ہم نے ایک تو اس میں یہ وعدہ ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام بخا اور دوسرا ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ دیکھو ازواج رسول کی تربیت دیکھیں ازواج رسول کا کبال دیکھیں تاکہ ان کی ایک کرتے ہوئے ہماری بہنیں جو ہیں وہ قیابت میں اپنے مراتیں پہنچ پا سکیں اور درجات کو بلند کریں تو آج کے درس میں سیدہ صفیہ بنت ہوئے یہ بنے اقدام رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدہ صفیہ جو ہے رضی اللہ تعالی انہا یہ یہودی خاندان سے ان کے جو بڑے سردار تھے جو خیبر کے سب سے بڑے لوگ تھے ان کی بیٹی ہیں اور پھر خیبر کے بہت بڑے سردار اور بہت بڑے آدمی جو تھے کنانا ان کی بھی اب یہاں تک قصہ غزوائے خیبر کا تعلق ہے وہ تو آپ الحمد اللہ سیرت النبی میں پڑھ چکے سن چکے تو غزوائے خیبر کی کامرانی اور کامیابی کے بعد فتح خیبر کے بعد بی بی صفیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ان لوگوں میں گرفتار ہو کے آئیں جو قیدی بنے غنیمت کے بعد جو لوگ قید ہوئے مرد بھی قید ہوئے عورتیں بھی قید ہوئی ان میں بھی, بھی صفیہ اور یہ قاعدہ تھا کہ جو جنگ میں فتح کے بعد عورتیں قید ہوں گی وہ کنیزیں ہیں جنہیں آپ اردو میں لوڈی بھی کہتے ہیں کنیج بھی کہتے ہیں اور اسلام نے باقاعدہ نسل قطعی میں یعنی قرآن کا مسئلہ ہے یعنی یہ وہ مسئلہ نہیں کہ جس میں کسی کا اختلاف ہو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسائل منسوخہ ہوتے ہیں یعنی نصف قرآن موجود ہے یا سرکار دو عالم کی حدیث سرمان صحیح موجود ہے اس میں تو کوئی اتحاد یا کوئی مسئلہ کا اختراب ہوتا ہی نہیں اب دیکھیں نا کہ ہر آدمی چار رکعات اشاع پڑتا ہے کوئی الفی ہو شافی ہو مالکی ہو عملی ہو الحدیث ہو کوئی ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی پانچ رکعت کہے اس میں کوئی اثر نہیں اختلاف ہمیشہ کب ہوتا ہے جو فروئی مسائل ہیں یا منسوس مسائل نہیں ہیں امت کو ایک نیا مسئلہ پیش آ اور مجتہدین کو اتحاد کرنا پڑا تو وہاں پر جب مجتہدین اتحاد کریں گے مثلا دو متحدین فطری بات ہے دونوں کا فہم الگ ہے سمجھ ہے, اکل الگ ہے عقل الگ ہے سوچ الگ ہے وہاں تو اختلاف ہوگا وہ تو اختلاف فطری اختلاف ہے کیونکہ ہر آدمی کی ایک فام ہے ایک سوچ ہے تو وہاں اختلاف ہوتا ہے مسلم آمین ہے اب اس میں تو اختلاف ہے کہ ماں منیفا فرماتے ہیں کہ آمین ایسا کہو اور بعض اما فرماتے ہیں جیسے حنا بلا رہ محملہ یا شفاف رہے اللہ کے بھی آمین دور سے کہی جائے اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں یعنی یہ تو نہیں ہو رہا کہ کوئی آمین چھوڑ رہا ہے آمین تو ہنفی بھی کہتا ہے اور آمین شافی بھی کہتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک آمین کو جہرن کہا جائے زور سے کہا جائے وہ ایک حدیث مبارک سے استدرال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں تیسری چوتھی صف میں تھا تو میں نے سنا تو جب تم نے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ سنا تو اس کا مطلب ہے کہ گویا حضور نے زور سے کہا تب ہی تو چوتھی صف بارے نے سن لیا اور اسی طرح ایک اور روایت مبارک سے بھی وہ استدلال فرماتے ہیں کہ مسجد جو تھی وہ گونج جاتی تو ان کا استدلال مبارک جو ہے آمین سے یہ ہے اور امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آمین ہے کیا تو آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ مستجب یا اللہ جو دعا ہم کر رہے ہیں قبول فرما کیونکہ فاتحہ ایک دعا ہے اس کے بعد جب آمین کہتے ہیں بات مطلب اللہ ایک دعا کس دعا کو قبول تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے تو دعا کا تو نس قرآن میں فنسبہ ہی یہ ہے کہ آہستہ کی جائے اردو ربکم تزر و انوخفیہ یہ تو قرآن ہے نس قطعی ہے کہ جب بھی اللہ سے پکارو تو آہستہ پکارو تجرب سے پکارو خفیہ سے پکارو اور حکم ہے امر ہے خد ربکم پکارو اپنے تزر انوفیہ انبیاء نے کیسی پکارا نادا بہو ندان خفیہ حضرت ذکر نے ایسی اسی طرح حضور نے فرما دیا تھا کہ انکم لا نہمن والا ولا غائبا تم کو ایسی ذات کو رہے ہو جو پہری ہے جو دور ہے نہیں سنتی ایسا پکار ہو تو اس لیے امام صاحب کی سوچ اس طرف چلی گئی کہ بھائی وہ وقتی طور پہ ایک شوقت اسلام کے اظہار کے لیے کہی گئی آمی لیکن اصل فلسفہ تو اس کا ایسا کہنا ہے حکم تو ایسا کہنا ہے قرآن تو یہی کہنا ہے اور باقی ان نے کہا کہ مسجد کا گونج جانا یہ کسی راوی کا خیال تو ہو سکتا ہے فرنہ حضور کے زمانے میں تو مسجد کی چھتتی نہیں تھی تو گونج تھی کیسی تھی وہ مسجد میں گونج تو تب پیدا ہو پہلے مسجد تو پکی بنا ہو نا وہ تو چھڑیوں کی چھتی وہ تو پکی تھی نہیں آج چھڑیوں کی چھت ڈال کے آپ دس آدمی کہہ دیں گے کیسے گونجوں پیدا ہوگی تو یہ فہم کا اختلاف ہے اللہ سب کروڑ رحمت ہے کہ زور سے کہا ٹھیک ہے ایسا کہا ٹھیک ہے وہ لڑائی والے جھگڑے تو ہے میں ہیں ہی نہیں اچھا اسی طرح ایک حدیث ہے مبارک وہ صحیح حدیث ہے کہ من وافا کا تعمیر اہو تعمیر جس بندہ آمین کہتا ہے اگر اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل گئی تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دو امام صاحب فرماتے ہیں کبھی آپ نے فرشتوں کی آمین سنی ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی ایسا تک ہے اچھا مل کیسے گئی پھر استعمال کے ساتھ جو نماز میں ہوتے ہیں یا جو آسمان پر ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہوتا ہے میرا بھائی کہ ہر آدمی کو اگر اج کی اور متحد بنا دو گے ہر آدمی کے ہاتھ میں اگر آپ نے اس طرح پکڑا دیا تو پھر لوگوں کے ناک سلامت نہیں رہے یہ اتفاق ہے اس لیے مستحد وہ ہوتے ہیں جن میں اتحاد کی شروط پائی گئی تو بہرحال ایک دوسری بحث میں ہم پڑ گئے اللہ پاک تمام آئما پہ تمام وہ استحدین پہ کروڑ و رحمتیں کرے تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں تو ہوتا ہے اور یہ مسئلہ جب قرآن میں آ گیا تو اطلاع ہی نہیں اب قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ نما ملکت ایما کہ جو تمہارے ملک میں باندیا آئے وہ تمہارے لیے حلال ہیں اللہ نے جہاں مومنوں کی صفت بیان کی ہے سورت المومنون میں وہاں جب سبتان کی قد اپن المؤمنون دینی نم فی سلا خواشی اور آخر میں جا کے العادون اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندوں کی یہ سفتیں ہیں نماز میں خوشبو کرنے والے زکوۃ ادا کرنے والے اور فرمایا مومن کی صفت یہ ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے اب ان کے لیے دو چیزیں حلال ہیں اللہ اللہ یا تو بیویاں اوما ملک یا ان کے ملک میں جو بانیاں ہیں وہ بھی حلال لیں اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان کی کسی عورت سے سمتو کرنے کی تو اسی میں الحمدللہ جو لوگ ہوتا کرتے ہیں یا جو مختلف شکلیں بناتے ہیں نکاحوں کی یا تن بخشیاں کرتے ہیں یہاں ہمارے دیہاتوں میں ان جو پاک کے ذمہ داروں میں جگیرداروں میں ایک بہت بڑا عذاب ہے دس دس عورتیں گھر میں بٹھائی ہوئی ہیں یہ کون ہے جی نہیں ہے تن اس نے مجھے تن بخشا ہے میں نے قبول کیا ہے وہ گناہ چھوڑا ہے تو اللہ نے دو حلال کیے ازواج ہم اور ایمان بس ان کے علاوہ والا آزاد ہے اس کے علاوہ کوئی شکل نکالو گے وہ ظلم کرنے کا تو معلوم یہ ہوا کہ ماملگا تعمان وہ کرنی وہ لونڈیاں جو ہیں بندے کے لیے حلال ہیں اب اتفاق سے جو کہ یہ بات آ گئی ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں یہی وہ مسئلہ ہے جس پہ مستشرقین اور آدھا دین اور آدا اسلام نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تو مار باندھ رکھا ہے کہ دیکھو جی مسلمان مسلمان مسلمان لوگوں کی لڑکیوں کو پکڑ کے بانیاں بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں حلال اور دیکھو جی ان کے خاندان میں اور ان کے حرم میں سو سو بانیاں ہیں سو سو بانیاں ہیں سو سو باندھیاں ہیں اور جناب اس کو اتنا اچھالتے ہیں اللہ معاف کرے کہ مسلمان جو ہیں بےچارے وہ بھی دفاعی جواب پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں جی وہ پہلے دور کی بات تھی اب تو ہم نہیں کہتے نا ہاں؟ یہ تو دفاعی بات ہے اپنے اصل سے ہٹ جانے والی بات اس لیے مسئلے کو سمجھیں کہ لونڈی کیا ہوتی ہے لونڈی کس کو کہتے ہیں قنیز کس کو کہتے ہیں مل کے یمین کیا ہوتا ہے پہلے اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھیے بات اب یہ تو خیر ایک اتفاق ہے کہ چونکہ دشمنان دین کو اسلام سے عداوت ہے چاہے وہ خود جو مرضی آیا کریں وہ تو پھر ان کی شخصی آزادی ہے لیکن اسلام کے لیے جناب انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوما کو دیکھو جی اسلام نے لونڈی حلال کر دی کنیز حلال کر دی کنیز حلال کر دی پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کنیزوں کا مسئلہ یا لونڈیوں کا مسئلہ اسلام میں جاری نہیں ہے یہ تو اسلام سے بہت پہلے اس مسئلے کا اسلام سے تعلق نہیں اسلام نے یہ حکم جاری نہیں کیا پہلی بات کو سمجھیں یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے سے چلا رہا ہے اور حضور کے زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی باقاعدہ جاہلیت میں یہ بات تھی لیکن اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب سے جنگ ہوئی ہے جب سے دو دشمن لڑیں گے ایک فاتح ہوگا ایک مفتو ہوگا ایک فطری بات ہے اس کو تو کوئی نہیں چال سکتا کوئی دنیا کے دو ملک ہوں کوئی دنیا کی دو قومیں ہوں ان کی لڑائی ہو جائے ایک جیت گئے ایک شکست کھا گئے اب جو شکست کھا گئے تو ان کا مال ان کے غلام ان کے لڑکے ان کی لڑکیاں ان, لڑکی ان کی عورتیں کون ہیں وہ یہ لے جاتے ہیں یہ فاتح قومیں جو ہیں وہ لے جاتے ہیں اچھا جب ان کو لے جاتے ہیں تو ان کو جس انداز میں ضلیل کیا جاتا ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کا آپ تصور نہیں کرتے آپ کی اٹھا کے پڑھیں نا کہ جب مغرب نے جب کالوں کو قید بنا کے قیدی بنا کے غلام بنا کے جو آج اپنی شخصی آزادیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ لے گئے اپنے ملکوں میں تو ان کے ساتھ کیا کیا چاہے وہ رومن تھے چاہے وہ آپ کے ڈچ تھے چاہے وہ فرانسیسی تھے چاہے امیرکن تھے کوئی بھی تھے جن لوگوں نے ہی ان غلاموں کو اپنے قبضے میں لیا ان کو نعوذ باللہ بلّہ نعوذ باللہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک کتے سے بھی زیادہ حقیقات میں نے اپنے آنکھوں سے خود سفر کیا ایک دفعہ اب تو وہ بات نہیں رہی جنوب افریقہ میں اب تو وہ ایک قسم کی آزادی سے ہمکنار ہو گیا اس سے پہلے جب ڈچ وہاں حکمران تھے تو میں نے اس کا خود سفر کیا میں نے ہاں خوب سے دیکھا یعنی آپ حیران ہوں گے میرا یعنی ایک تو ہے نا صرف دیکھنا ہے کہ تجربہ کہ ہمارے دوستوں نے جن کے گھر سے ہم سفر کر رہے تھے ہم جوہنس برگ سے ڈربن کی طرف جا رہے تھے اور پروگرام یہ بنا کہ بھئی روڈ جاتے ہیں تاکہ راستے میں سیر بھی ہوتی جائے اور سفر بھی ہو جائے گا اور ملک بھی دیکھ لیں گے اور مختلف شہروں سے بھی گزریں گے اور اگر بھائی جائیں گے تو ایک گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے تو سیر نہیں ہوگی حالانکہ چھ سو میل کا سفر ہے بہرحال ہم گاڑیوں میں نکلیں تو جن کے گھروں سے ہم نکل رہے تھے تو ان بیچاروں نے چونکہ وہ بیچارے بہت اللہ علیہ خیر دے اہل علم سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے بڑے بڑے لنچ باکس بنا کے ہمیں ساتھ دے دیے کہ جی راستے میں آپ کہیں بیٹھ کے آپ کھانا کھا لیں گے کیونکہ اچھا ہوٹل نہ ملے آج کھانا حلال نہ ملے تو ایک ہے خیر بار ایک پٹرول پمپ پہ ہم آئے پروگرام یہ بنا کے نماز کا وقت بھی ہو گیا آرام سے وضو کر کے نماز پڑھتی ہیں اور گاڑیوں میں پیٹرول ویٹرول بھی چیک کر لو اور साथ کھانے کا भी ٹائم میں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ کالے لڑکے جو تھے نا جی وہاں بےچارے دور دور وہ غریب غریب کھیل رہے تھے وہ آ گئے اس کو ہم نے اشارہ بھی کیا اب ہم ان کو روٹی دیں گے نہیں نہیں نہیں ہم در ہی لیتے عجیب بات ہے گلے میں کپڑا نہیں ہے چیٹ رہے ہیں اور یہ بےچارے کیوں نہیں لیتے تو پھر میں نے اس سے پوچھا اپنے دوست سے اس نے بات کی اس نے کہا کہ جی یہ اتنے نہیں لیتے کہ اگر کسی وائٹ نے دیکھ کیسے لیں پناہ ہمیں بھوک سے لگی ہوئی تو پھر ان کو ہم نے طریقے سے اخباروں میں لپیٹ کے دی اور ان کہا بھی بھاگ جاؤ وہاں جنگل میں جا کے کھا لو لیکن کھاؤ تو صحیح نہ تم تو بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا پہلے اسلام کا مسئلہ سمجھیں کہ غلام کس کو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب باقاعدہ شران جہاد ہوئی یہ جہاد نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ڈنڈا لے کے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے ہر آدمی جا کے گولیاں مارنی شروع کر دیا اور دھماکے شروع کر دیے کوئی جہاد نہیں ہو جہاد وہ ہے کہ جب امیر المبنین خلیفت المسلمین جو بھی ہو اس وقت وہ حالات کے تقاضے کے مطابق کسی کا قوم سے خالص کلیمت اللہ کے لیے اپنی شورا کی رائے کے بعد اگر حکم کرے گا تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے تب جہاد ہے یہ تو فساد پھر درد ہے کہ کہیں بس کو اڑا دو کہیں گھر کو اڑا دو کہیں دھماکہ کر دو کہیں نوزب اللہ مفت صدی میں اس کو تو کوئی کہا نہیں کرتا اور پھر ان علاقوں میں جہاں مسلمان ہوں چلو کافروں کے علاقے میں تو کوئی علاوہ کوئی نہ کوئی ہلا, کوئی ہلا کوئی ہجت کوئی دلیل کوئی بات پیدا کریں گے کہ بھائی وہ بیچارے مجبور ہیں کہاں جائیں کیا کریں لیکن یہاں اللہ کا دین ہو اسلام ہو اور اس کے بعد نماز ہو روزہ ہو مساجد ہوں قرآن ہو باقی غلطیوں کی بات یہ ہے کہ اگر آج خلافت پہ ابو بکر نہیں بیٹھا تو ریایہ کے اندر بھی تو عمر عثمان والی نہیں ہے وہی بات ہے کہ جب جب پہلے دور میں اگر مسلح امامت پہ سیدنا محمد رسول اللہ خاتم المبیا کھڑے ہوتے تھے تو پیچھے کھڑے ہونے والے بھی ابو بکر و عمر عثمان والے ہی ہوتے تھے جیسے سیدنا علی علی اللہ تعالیٰوں سے کسی نے پوچھا اس نے کہا کہ یا ویر البین حضرت صدیق کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں اللہ نے اسلام کو بے حد فتوحات دی غلبہ دیا اور آپ جب سے ماشاءاللہ خلیفہ بنے ہیں خلیفۃ المسلمین ویر البنین بنے ہیں ایک دو میل کی بستی بھی پھت نہیں ہوئی ایک فتح, ایک اتنی سی ایکڑ زمین بھی پھنسا نہیں ہوئی تو یہ کیا وجہ ہے فرمایا کہ ہاں جب ابو بکر عمر عثمان بادشاہ تھا تو وزیر علی تھا اور جب میں بادشاہ بنا وزیر تم ہو پتہ کیسے ہو تو آج تو وہی آ ہے اب یہ ہے کہ ہر آدمی دعویٰ تو یہ کرے گی خلفاء راشدین کا دور ہونا چاہیے تم ہو اسی طرح تم نے اپنے گھروں کو اسی طرح جیسے صحابہ کا ماحول تھا بنایا ہوا ہے اگر تم اپنے ماحول کو اس طرح کا پیدا کر لو تو پھر خلافت راستہ کی بات بھی کرو ورنہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ دور میں اگر خدا کا قرآن ہے اللہ کا نام ہے مساجد ہے اور اس کے بعد دین کی حکم ہے کتاب و سنت ہے تو نعمت عظیم نعمت اللہ کا شکر کرو اور اس نعمت کی قدر کرو تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ خالصطن اسلام کے لیے کلیفت المسلمین کی قیادت میں اگر وہاں جا کر اللہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح دے تو اب جو مال حاصل ہوگا اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ تو بیت المال میں جائے گا اور چار حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم اندہ حکومت اور جب وہ مال تقسیم ہوگا فطری بات ہے کہ اس میں غلام بھی ہوں گے نوجوان بھی ہوں گے لڑکے بھی ہوں گے لڑکیاں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی تو اب جب وہ ہمارے ملک میں آئیں گے تو وہ بھی خلیمۃ المسلمین باقاعدہ انہی مجاہدین میں تقسیم کریں گے جو اس حال میں شریک ہیں بات کو اچھی طرح سمجھیے اچھا اگر بفرض محال ہم ان مجاہدین میں ان کو تقسیم نہ کریں تو کیا کریں قتل کر دیں ان بے قصور عورتوں کا گناہ کیا ہے ان لڑکیوں کا گناہ کیا ہے ان نے تو جنگ نہیں لڑی جنگ تو ان کے خامدوں نے ان کے بھائیوں نے جمانوں نے لڑی نا عورتوں کو کیوں مار دیا جائے بھائی ان کا گنا کیا ہے اچھا یا ان عورتوں کو کسی دوسرے ملک میں ہم دھکیل دیں وہ کہاں جائیں یہاں ان کے خامن تمہارے گئے یا قید ہو گئے تو جب ہم ان عورتوں کو دوسرے ملک میں دھکیلیں گے تو وہاں جا کے وہ کیا کریں ذرا آپ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں صرف اسلام پہ اعتراض نہ کریں اچھا ہم ان کو بیچ دیں بلا وجہ کیا کریں اچھا ہم ان کے لیے ایک بہت بڑا قید خانہ بنائیں اس میں ان کو قید رکھیں پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں ان کی حفاظت کا انتظام کریں اور ان سے پھر جو بے راہ روی پیدا ہوگی اس کا کیا ازارہ ہوگا اسلام پہ الزام لگا دینا تو آسان ہے نا بڑا لونڈی جی وہ لونڈی جی اور کنیز جو جی اس نے حلال کر دی یہ لونڈی تھوڑی حلال ہے کہ تم ایک ہزار پہ نکرانی لے اور کہو کہ لونڈی ہے میرے لیے حلال ہے یا نعوذ باللہ آج بھی بعض لوگ ہیں بعض غریب لوگ جو ہیں اپنی لڑکیاں بیچ دیتے ہیں یا بعض لوگ ہیں بیچارے وہ یعنی غربت کی وجہ سے فقر و فاقہ کی وجہ سے اللہ ماں فرمائے ان کی لڑکیاں گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہیں اور آگے دوسروں کے ہاتھ آ جاتی ہے وہ بیچ دیتے ہیں یس میں یہ تو ہے کہ وہ لوڑی بن جائے گی ہماری خرید بن جائے گی یہ تو غلط بات اسلام تو صرف اسی کو تقسیم کرے گا نا کہ پانچواں حصہ بیت المال میں آ اور چار حصے جو تھے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوئے اب جو مجاہدین کی قسمت میں آ جائے وہ لوڑی اچھا اب دیکھو اسلام نے کتنی عزت کہ اب جب وہ لونڈیا آپ کے نصیب میں آ تو آپ کے لیے حلال کب حلال ہے جب آپ دار الحرد سے نکل کر دار اسلام میں آ جائیں گے یعنی کافروں کے ملک سے واپس اپنے اسلام کے ملک میں آ جائیں گے تو آپ کے لیے حلال اچھا اب لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ دیکھو جی اب یہاں تو کوئی نکاح نہیں ہوا نہ ایجاب ہے نہ قبول ہے نہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں ہی حلال ہو گئی تو یہ بھی ادب سمجھ کی بات ہے میرے بھائی دیکھو نا کہ ایک آزاد عورت ہے اس کو ہم بیوی بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بیوی بنائیں اس کے لیے لازم ہے کہ ولی ہو لازم ہے کہ حق المہر ہو لازم ہے کہ گواہ ہو لازم ہے کہ ایجاب و قبول ہو تب وہ ہمارے لیے حلال ہوگی نا ورنہ ہے کہ آزاد اور پر ہمارا کیا حق ہے وہ ہمارے ملک میں تب آئے گی کہ اس کے والدین بھی راضی ہوں اولیاء امور بھی راضی ہوں اور باقاعدہ اسلام کی سنت کے مطابق نکاح بھی ہو حق المہر بھی ہو ایجاب و قبول بھی ہو اور شاہد بھی ہوں اعلان بھی ہو اس کے بعد ولیمہ بھی ہو اب وہ ہمارے لیے لال ہے کیونکہ وہ ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں اور کوئی آزاد کسی دوسرے کا غلام تو بن نہیں سکتا یہاں تک اس کا تعلق ہے یہ تو پہلے سے ہمارے ملک میں آ چکی ہے اس کو پھر ملک میں لینے کا کیا مطلب ہے یہ چیز تو ہمارے ملک میں آ گئی یہ تو آزاد ہے ہی نہیں اچھا پھر مملوک جو ہوتا ہے عبد ہو گلاب ہو یا کنیز ہو اس کا مال اپنا نہیں ہوتا اس کا جو بھی مال ہوگا اب وہ مالک کا ہوگا تو اب اگر مالک اس کے ساتھ نکال کرے حق المہار دے کس کو دے وہ تو مال اسی مالک کا ہے یعنی مالک اپنا دے رہا ہے پھر خود لے رہا ہے یہ تو مذاق ہو جاتی تو اسلام نے جب اس کے ملک میں آ گئی تو حلال کر دیا اس کی دوسری مثال سمجھنے اللہ کرے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے کیا مسن جتنے دنیا میں پرندے ہیں جانور ہیں بکری ہے تمبا ہے گائے ہیں بھینس ہے تیور ہیں پرندے ہیں ان سب کو آپ نہیں کھا سکتے جب تک دب نہ کریں دِب شرط ہے لیکن مچھلی کے لیے دِو شرط نہیں حالانکہ وہ بھی تو جاندار تھی حالانکہ مچھلی میں بھی تو جان ہے مچھلی کے اندر بھی جسم ہے جان ہے روح ہے سب کو ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں اس کے لیے بے کی ضرورت نہیں تو اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرو تو ایجاب قبول حق المار سب ضرورت ہے یہ تمہاری ملک ہے یہاں ضرورت ہے اب اس کے بعد سمجھیں کہ اسلام نے کیا حکم دیا کہ دیکھیں کہ اس نے کنیزوں کو اور لوڈیوں کو عزت بخشی یا ذیل پہلے دور جاہریت میں یہ رواج تھا کہ اگر انہوں نے جنگ کی اور دشمن کی لڑکیاں پکڑ کے لے ہے تو ان سے باقاعدہ وہ پیشہ کراتے تھے کہ بھائی پیشہ کرو اور پیسے کما کے ہمیں دو اللہ نے قرآن میں فرما بلا تو پوری حو فتح خبردار اپنی بانیوں کو زنا کے لیے اور جو گڑاہ کے لیے مجبور کر رہے اچھا دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ اگر مثلا ایک آدمی کے پاس دس قریبیں آ گئی تو وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ نکاح کریں وہ کہتے کہ بس کماؤ اور ہمارے کام کرو یا کما کے الٹا ہمیں کھلاؤ اللہ نے حکم دیا خبردار اگر بانی آگے مان کے بھولا ان کی شادی کرو ان کا نکاح کرو تاکہ بیچاری کسی گھر میں جائے دو چیزیں اسلام نے حکم نہیں اور تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا کہ ہر جگہ کفارے کے لیے باندی کے آزاد کرنے کو رکھ دیا اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میرے لیے ماں ہو تو کفارے دہار میں کیا کرو تحریر رکھ باپی باندی کو آزاد کرو وہ تو اگر باندھی نہیں ہوگی تو روتے رکھو گے نا ورنہ اگر ہے تو آزاد کرو تاکہ باندی آزاد ہو اس کو آزادی ملے وہ غلامی سے نکلے اگر کفارہ سو میں ہے یعنی ایک آدمی نے روزے میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو کیا باندی آزاد کرو ایک آدمی سے اللہ معاف کرے گاڑی چلاتے ہوئے کو بندہ مر گیا قتل خطا ہے تو کیا کرو اللہ نے حکم دیا کہ باندی آزاد تحریر حری کبا باندھی آزاد کرو اچھا اگر کسی نے اپنی باندی یا اپنے غلام کو چہرے پہ تمانچا مار دیا تھپڑ مار دیا تو اس کا کفارا کیا ہے آزاد کرو کہ کیوں تھ تھپڑا ہے تو اللہ نے قرآن میں یعنی عورت کی آزادی کے لیے اتنے اچھا دوسری بات یہ دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ فرض محال اگر ایک بہن جو ہے قید ہو کے بھائی کی قربانی بن گئی یعنی بھائی مسلمان تھا بہن کافر تھی ہم نے حملہ کیا اس کی بہن قدرتی طور پہ وہ بھی پکڑی گئی تو وہ غلام بن کے آ گئی اگر وہ بھائی کے حصے میں آ جائے وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی کہ بہن بھائی کی غلام بنی نہیں اچھا بیٹی باپ کے پاس آ گئی خود بخود آزاد ہو جائے گی اسلام نے کہا وہ نہیں غلام بن سکتی تمہاری بیٹی ہے بیٹی ہے اس کے بعد لونڈی کا کیا معنی اچھا اب جناب اسلام نے دوسرا یہ کیا کہ بھئی اگر ایک مالک نے اپنی لونڈی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا اس سے اللہ نے اس کو بچہ دے دیا آزاد کیوں اب تمہارے بچے کی ماں بن گئی اسلام نے کہا اس کو بھی آزاد کر اور پھر اسلام کی ترغیب پہ دیکھیں کہ عمل کتنا ہوا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد مصطفیٰ رحم نے آپ نے خود 63 غلام آزاد کیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 غلام آزاد کیے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 غلام آزاد کیا حضرت عبدالرحمان ابن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے غلام آزاد کرتے تھے اور حضرت القلا علیہ علیہ نے ایک دن میں آٹھ ہزار غلام آزاد کیے تو اسلام غلام بنا رہا ہے کہ آزاد کر رہا ہے اسلام نے تو سب یہ دیا کہ غلام چکو ایک بد سے بیچارے ہماری قید میں تو آ گئے اللہ نے ان کو ہمارا غلام تو قدر سے بنا دیا ہے لیکن ان کے حکوم ہیں اسلام نے حکم دیا کہ جو تمہارا غلام ہے اس کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو ایک صحابی نے آ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرا غلام ایک دن میں کتنی دفعہ غلطی کرے گا میں معاف کر دوں آپ نے فرمایا کہ ستر دفعہ دن میں غلطی کرے تو معاف کر دوں مانا کیا ہے یعنی معاف کر دوں اب اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ستر دفعہ وہ غلطی کرے گا مانا یہ ہوتا ہے کہ معاف کرو بس معاف کرو اسلام اس کو معاف کرنا چاہتا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں حضرت بلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑکی کو جنگ میں وہ بھاگ رہی تھی پکڑ کے لائے پکڑ کے لائے اور حضور کے پیش کر دیا کہ یار یہ قریب ہے لوڈی ہے بھاگ رہی تھی اور وہ چیخیں مار مار کے رو رہی تو وا مینا کر رہی ہے اور سر سے کپڑے پھاڑ رہی ہے بجیا اصل میں کیا تھی کہ حضرت بلال اس وس راستے سے لے آئے جہاں ان کے بہت سارے لوگ قتل ہو چکے تھے مرے پڑے تھے تو جب اس نے وہ لاشیں دیکھی نا تو اس کا دباغ الٹ گیا تو حضور غصے میں آ فرمایا بلال لا روزیہ کب رہت میں اللہ نے تمہارے دل سے ہمدردی اور رحمت چھین لی ہے کہ تم اس لڑکی کو وہاں لے گئے ہو جہاں لوگ لاشیں پڑی ہوئے کیوں اس کو تکلیف پہنچے یعنی اندازہ کریں کہ اسلام کتنی عزت تھی ہے اسی طرح ایک لڑکی گرفتار ہو کے غلام بڑھ کے آتی ہے, خنیز بن کے آتی ہے کنیز بن کے آتی ہے باندھی بن کے آتی ہے تو جب دور اس سے نظر پڑی تو آپ نے گھر میں کون ہے انہوں نے کہا سر یہ باندھی ہے یہ ہاتم تائی کی بیٹی ہے کافل کی بیٹی ہے وہ باندھی آپ نے बेटी میں کیا کہہ رہے ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کافل کی بیٹی ہو یہ کیا بات چاہے وہ کافل کی بیٹی ہے وہ کسی کی بیٹی بیٹی ہے اسلام نے غلاموں کو کتنی بڑی عزت دی اور کتنا بڑا مقام اور شرف دیا کہ آپ الحمدللہ للہ اسد اللہ میں بھی سیرت النبی میں بھی ہر مقام پہ اللہ کا شکر ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے اور سن چکے کہ جب اللہ نے مکہ فتح پروا دیا تو فتح مکہ کے دن حالانکہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جلیل القدر صحابہ موجود ہیں قریش موجود ہیں ابوبکر عمر عثمان و علی موجود ہیں اللہ علیہ خاد موجود ہے اب وہ سفیان مسلمان ہو گئے لیکن حضور نے فرمایا کہ بلال کے در ہے بلال آئے فرمایا کہ بلال آج کابز اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور کابے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آزان کو آپ اندازہ کریں کہ حضور نے غلاموں کو کتنا اونچا کر دیا کہ غلام ہے بلال لیکن اللہ کے کابے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ ہو اکبر اللہ اکبر فرمایا ازان تو کوئی اور بھی دے سکتا تھا نا بھائی ہوا ہے آج قریشی بیچارے قیدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں تو آج کسی اور کو بھی تو ہم بیچ سکتے تھے نا کسی آزاد آدمی کو بھی تم جا کے سام دے لیکن حضور نے مقام غلامی جو تھا ان غلاموں کو اتنا اونچا کر دیا کہ دنیا کے شاہوں سے بھی اونچے تھے تو اس لیے یہ اسلام پہ الزام ہے اور جب تک آدمی اس کی حقیقت کو نہ پا جائے محد اعتراض کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا اس کی گہرائی میں جانا چاہیے ایک تو آج دنیا سے نہ وہ ان کا وجود ہی ختم ہو گیا نہ اسلامی جہاد رہا نہ اس کے بعد بال غنیمت رہے نہ ان کی تقسیمیں شرعی رہی اور نہ اس کے بعد کنیزیں نہیں اور اسلام نے تو سابقہ حکم کو برقرار رکھا اور اس کی برائیوں کو مٹا کے اس میں اچھائیاں داخل کر تو انہی زمن میں ہم جو آج کا واقعہ پڑھ رہے ہیں بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی خیبر کی جنگ میں غزۂ خیبر میں اتفاق سے قید ہو کے مسلمانوں کی قید میں آ گئی اور مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت دہیا ہے کل بھی میرے محبوب کے صحابی تھے اور بہت ہی خوبصورت سال اللہ نے ان کو بڑا جمال دیا یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جبریل علیہ السلام جب آتے تو دہیا کی شکل میں آتے جبریل علیہ السلام جب آسمانوں سے اترتے تھے حضرت دہی اکلبی کی شکل میں اللہ کا آرام ہو تو حضرت دیہی اکلبی کے حصے میں آئی تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ آئے حضور کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی ہے بیوی صفیہ وہ خیبر کے سردار کی بیٹی ہے اور خیبر کے سردار کی بیوی اور اتفاق سے وہ قید ہو گئی ہیں وہ غلام بن گئی وہ کنیز بن گئی اور جب مجاہدین میں تقسیم ہوئی تو حضرت دہیہ کے حصے میں آ گئی لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ اگر آپ مہربانی کر کے بی بی صفیہ کو اپنے لیے قبول فرما لیں تو یہ بات جو ہے ذرا یہود کے سرداروں کے لیے پھر بھی باعث عزت ہوگی چلو بھائی حضور نے ہماری بیٹی کو پکڑ کے غلاموں کو تو نہیں دے دیا نا اپنے ملازموں کو تو نہیں دے دیا نا حضور نے چلو اپنے گھر میں اپنے اعزاز میں تو رکھا ہے تو شاید یہ دریا بن جائے ان کے اسلام کے قریب آنے کا کہ بھائی حضور نے ہمیں عزت تو دی نا ورنہ بفاتے ہیں جس کو چاہیں لڑکی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بات اچھی لگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کو بلایا اور اس سے پوچھا لگایا صلاح و اللہ مارا تو میں نے تو ابھی تک بیوی بی صفیہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا شکل بھی نہیں دیکھی ہے اور اگر آپ کو قبول ہے مجھے کہتا میرے لیے تو کو مسئلہ ہی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی, بی صفیہ کو بلایا اور اس کے بعد پوچھا کہ حل رکھ کے فیا کہ صفیہ اگر میں تمہیں اپنی بیوی بی بی بناؤں تو کیا تم مجھے قبول کر لو تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اردو اتمنی فی شرک کہ جب میں مشرکہ تھی کافرہ تھی میری تو اس وقت بھی تمنا تھی کہ میں آپ کی بیوی بی بنوں اب میں مسلمان ہونے کے بعد کیوں نہ بنوں اب تو میں مسلمان بھی ہو گئی ہوں تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اور آپ نے اس سے چادر مبارک ڈال دی تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اب یہ حضور کی بیویوں میں داخل ہو گیا ابھی بھی سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کرنایا تو خیبر سے نکلنے کے بعد کوئی تقریباً چھ میل پر یا اس سے زیادہ فاصلے پر جب پڑاؤ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ ٹھیک ہے اب تو سفیہ غریبی بھی بن گئی میرے حصے میں آ گئی تو اب میں اس کو اپنے خیمے میں اپنے بلاؤں حضور پاک نے جب پیم بھیجا تو بیوی بی صفیہ نے انکار کر دیا تو حضور کا یہ بات بڑی شاک گزری کہ بھائی جب میں نے قبول کیا ہے اور تم نے پہلے خود کہا اس لیے تو میں نے تمہیں پوچھا کہ ہلنا کیا نہیں تمہارے رت ہے تمہیں رغمت ہیں. تو اگر انکار کر دیتی تو میں کو ضروری تو نہیں کہ اس کو اپنی بیوی بی بی بنا سکتا اب اگر بیوی بی کو راضی بھی ہو گئی بیوی بھی بی بن گئی اور میں نے صرف اس کو گلاب نہیں رہنے دیا بلکہ بیوی بی بی بنا دیا اور ان بہادروں نے بھی شامل کر دیا اور وہ میرے خیمے میں آنے کے لیے تیار حضور کو بہت ناراض ہوئی لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد پھر کافلہ چل پڑا تو کافلہ چلتے چلتے چلتے مقام صاحبہ پہ, پہ پہنچا مقام صحابہ پہ جب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یار رسول اللہ بی, بی صفیہ جو ہیں آپ سے ملنے کے لیے تاریخ کے لیے تیار بیٹھی یعنی اب وہ آپ کے پاس آنا چاہتی تو بی, بی صفیہ کو ام میں انصب نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے عید الحم کو تیار کیا جاتا ہے اس وقت کیا ہوتا تھا ابھی تیل لگا دیا اس دور میں یہ سارے نواز باد جو آج کل یہ تو نہیں ہوتے تھے نا ساتھ بھی زیادہ زیادہ بھی کنگھی تیل آنکھوں میں سرما کوئی مٹی وغیرہ ہاتھوں میں مہندی بس اچھا کپڑا اور یہ سارے یہ جو اب ہمارے مصنوعی مسائل پیدا ہوئے ہیں اب ماکیاج سینٹر اور بیوٹی پارلر کے جو اسی سال کی گوڑی کو آٹھ سال کی چھوکری بنا دیتے ہیں اور آٹھ سال کی چھوکری کو اسی سال کی ڈائن بنا دیتے ہیں یہ زمانے نہیں تھے اب تو ہر چیز میں تو بنتی ہے نا جی پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی بی ہے یا دو نمبر ہے اب تو اب تو اس دور میں ہم جی رہے ہیں نا تو باہر حضرت انس انسدنے والے کی والدار تیار کیا اور بیوی بی صاحبہدور کے جب خیمے میں آئیں تو حضور پاک کے دل میں وہ غصہ تھا حضور نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں جب نہیں کیا کہ میری بیوی بنو بی بی تو تم نے جب پہلی دفعہ میں نے بلایا تو کیوں ملتا اس نے کہا یا رسول اللہ خوفن من لی میں نے اپنی قوم کے خوف سے کہ چونکہ میں ایک سردار کی بیٹی تھی سردار کی بیوی تھی میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہود ہود سازش کریں ان کو پتہ لگے کہ ہماری بیٹی جو ہے حضور کی بیوی بنی ہے تو کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے کھاتے لانا تو میں نے تو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا ورنہ اگر میں آپ کو پسند نہ کرتی تو پھر قبول کیوں کر اب حضور خوش ہوئے نسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد حضور نے دیکھا تو ان کے چہرے مبارک میں ایک نشان تھا حضور نے فرمایا کہ کیونکہ بی بی سب کو اللہ نے بڑا جمال دیا حتا کہ صحابیات کہتی ہیں کہ جب بدینے میں بیوی بی آئی ہیں ہم دیکھنے کے لیے ہیں تو کانت ازوا ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے چاند روشن اللہ نے ایسا جمال دیا تو بیوی بی سفیا عری اللہ تعالیٰ انہا کے چہرے مبارک پہ ایک چھوٹا سا داغ کا نشان تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں آدھا یہ کیا چیز ہے کوئی زخم لگا کوئی چوٹ لگی اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک بات ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں نے فرمایا نہیں تو پوچھا اس نے کہا حضور میں جب کنانا کی بیوی بی تھی تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے یہ میں نے خواب کیا کہ آسمان کا چاند جو ہے بالکل آتا ہے اور آگ بالکل میری گود میں آ گئی کہتی ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوئی پذر تو زالے کالے میں نے اپنے خاوند بے اس خواب کا ذکر کیا کہ میں نے رات ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو میرے نے کہا اچھا حل تری بینا محمد اچھا تم حضور محمد مصطفیٰ دی نکاح کرنا چاہتی ہو اور غصے میں مجھے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے یہ چوٹ لگی تھی اور اس کا اثر باقی ہے کہ اچھا تم یہ خواب دیکھنے لگ گئی ہو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ مصطفی بیوی بی بنو کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک بھی چاند کی تشویش جو تھی نا وہ صرف سرکار دو عالم سے بنتی اسی لیے بیوی آئے رضی اللہ تعالی آنا ابھی فرماتی ہے نا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اترتا ہے اور میرے ہجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے پھر دوسرا چاند اترتا ہے وہ بھی حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے پھر تیسرا چاند اترتا ہے وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے تو میں حیران ہو جاتی ہوں میری نیند کھل جاتی ہے فضا کر تو ذا ابھی میں نے اپنے ابا سید ابو بکر رضی اللہ تعالی آنوں پہ یہ خواب دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ متواتر تباتر تین چاند آتے ہیں اور میرے حجرے میں غائب ہو جاتے سیدنا ابو بکر خاموش ہو گئے چپ ہو گئے اداس بھی ہو تو بی تو بیوی عائشہ فرماتی ہے کہ میں خاموش رہی جب سب سے پہلے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید نا بحر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی اور حضور میرے حجرے میں ہی دفن ہوئے تو حضرت ابو بکر میرے ابا روتے ہوئے آئے اور کہا کہ عائشہ ہاد یا ہاد ابر ان میں اکمارک تم نے چاند دیکھا تھا نا تمہارے ہولے میں آئے گا آج پہلا چاند تو تمہارے گھر میں آ اس کے بعد پھر وہ پکڑ آئے اس کے بعد پھر حضرت سے ہمارا تو اس لیے بی بی صفیہ رضی اللہ تارا الا فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خواب میں مجھے اس وقت مارا تھا جس کا نشان باقی ہے کیونکہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا اور یا یہ اس اسلحہ گنتوا تمنی میں تو اس شر کے زمانے میں بھی خدا کی شان نے یہ تمنا کرتی تھی کہ کاش میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے کچھ دنوں کے لیے بی بی صاحبہ کو آپ نے ایک مکان میں رکھا پھر آپ کا اہتمام ہوا اور باقاعدہ وہ ازواج اور زوجات اور امہات و رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں آئیں اور یہ اتنے شان والی بی بی تھی ماشاء اللہ کہ جن کو دیکھنے کے لیے حضور کی بیویاں بھی گئی اور یہ وہی بیوی بی ہیں کہ جن کو ایک دفعہ بیوی بی ہفتہ نے غصے میں کہہ دیا کہ یہ یا تم یہودیا فبکت زار کا سفی عربی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ سنایا تھا انہیں سر میں تم کیوں رو رہی ہے تم تو اللہ کا شاہ تمہارا تو باپ بھی نبی اور چاچا بھی نبی ان تو سلام ہے ہارون سے